تمام ہی دنیا بھر کے عاشقان رسول کو عاشقان اعلی حضرت کو ار سے اعلی حضرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ آج پچیس سفر مظفر ہے چودہ سو سینتیس سے ہجری چودہ سو اڑتیس ہجری اور آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے کہ آج ایک ولی کامل مجدد دین و ملت عاشی کے ماہ نبوت عشہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کا عرس مبارک ہے شب عرس ہے پچیس سفر المظفر کو آپ کا انتقال ہوا تھا دنیا بھر میں الحمد للہ عشیقان اعلی حضرت یہ یوم رضا مناتے ہیں بعض ممالک میں کل یہ اہم رات گزری ہے اور پاکستان اور کئی اور ممالک میں آج پچیس سفر مظفر ہے تو اس سلسلے میں آج الحمدللہ کچھ آر حضرت امام اہل سند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انفرادیت پر کچھ مدری پھول بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مزید آگے بڑھوں کچھ اچھی اچھی بھی ہو جائیں اور درود پاک کی فضیلت کا بیان بھی ہو جائے اور آج کے سلسلے میں کچھ اسلام بھائی بھی ہوں گے پھر یہی سلسلہ ہمارا مل جائے گا ذوق جو روزانہ آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کرتے ہوں گے اس سے یہ ملے گا کہ آج ان کا فائنل مقابلہ بھی ہے تو وہ آ جائیں گے تو آہستہ آہستہ ہم پھر منچ ان کے سپلٹ کر کے اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں گے تو تب تک انشاءاللہ ذکر رضا رحمت اللہ تعالی لے کرتے رہیں گے آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل کی جائیں گی تو آپ کو بھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی لے کے متعلق کچھ بیان کرنا ہو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں بھی کچھ اعلیٰ حضرت کے بارے میں بولوں تو کال ریکارڈ کرا دیں اگر چلانے جیسا ہوا تو چلا دیا جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی اچھی نیتیں کر لیں اور اس سے پہلے بھی میں درود پاک کی فضلت بھی بیان کروں کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی علی شاہ نے جو کہ مجھ پر ایک بات درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس و دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ, صل اللہ... صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد توبو علی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد آپ علی نیت کر سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل ہوں گا اور اہم اہم مدنی پھول لکھ لوں گا انشاءاللہ نکی کی دعوت جو دی جائے گی اسے غور سے سنوں گا اور انشاءاللہ شاء دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر انشاءاللہ ہنس موقع اقضب اجل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عن رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجیے میں بھی نیت کرتا ہوں اعلّ علیمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلیمہ بلند کروں گا نکی کی دعوت دوں گا برائی سے منع کروں گا دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام وہ شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اعلی حضرت کی انفرادیت ہے یعنی اگر ہم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت کو پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ایک تو ہے کہ خود لکھنے والوں نے آپ کی سیرت لکھی علماء نے لکھی آپ کے خلفہ جو تھے انہوں نے لکھی آپ سے محبت کرنے والوں نے لکھی آپ کی سیرت لکھی گئی اور ایک وہ ہے کہ خود اعلی حضرت نے اپنی ہی قلم سے اپنے بارے میں کچھ لکھا ہے سبحان کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے یا میرا یہ معاملہ ہے تو اس سلسلے کی ابتدا میں جو میں اعلی حضرت کی ایک انفرادیت بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں یہ اعلیٰ حضرت ہی کی قلم سے لکھی ہوئی ہے یعنی فتح رضویہ شریف میں ہی اعلی حضرت نے یہ ایک عبارت لکھی ہے اور اس عبارت کو میں ان شاء اللہ تعالی اپ کو بیان کروں گا یہ جو مضمون ہے جو میں اس وقت بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ایک سنی اہل سنت کی ایک انجمن تھی جس نے اعلی حضرت امام اہل سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو ایک مکتوب لکھا تھا اور اس میں کچھ اعلی حضرت امام علیہ سند رحمۃ اللہ تعالی سے مدنی پھول لینا چاہے تھے تو اعلی حضرت امام علیہ سند رحمت اللہ تعالیٰ نے انہیں مدنی پھول دیے اور باقاعدہ بڑی مفصل انہیں آپ نے تحریر لیٹر اور مکتوب خط ان کو روانہ کیا اور اس میں کافی سارے آپ نے مدنی پھول بھی بیان کیے اور اسلام و سنیت کی خدمت کے ایک اعلی ترین وہ عمل کو بھی آپ نے اسے بیان کیا کہ یہ کام کرنے چاہیے یہ سارا وہ فتح میں موجود ہے اب اس انجمن کی جو خواہش تھی وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کی کے لیے یہ تھی کہ آپ کی خدمات اس انجمن کے لئے بھی ہوں اور آپ اس انجمن کے لئے بھی کوئی اس طرح کا مطلب کہ کوئی کام کرے یہ ان کی خواہش و تمنا تھی اس پر اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ایک کیا کہوں عذر تو کیا ازر تو مطلب ایک اپنا وہ معافی زمین بیان کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور اس کا جو آپ کے بیان کرنے کا جو انداز تھا وہ انداز بڑا منفرد ہے اور شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح اپنے آپ کو پیش کر سکے اور ایسا مطلب اپنی دعوی کر سکے یہ اعلیت کا رحمت اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالی کی رحمت سے اپنے لیے ایک بڑا خوبصورت ایک اعلان تھا وہ کیا ہے اس کو سمجھیے کہ پہلے تو آپ نے اس انجمن کی تعریف کی اور اس کی جو اسلام و سنیت کے حوالے سے جو اس کے جو معاملات اس کو انڈوس کیا اس کے بعد آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت خوبصورت مدنی پھول ہیں کہ کتنی دلیل کے ساتھ اور خوبصورت انداز سے بات کی جائے کہ سامنے والے کو اچھی بھی لگے بھلی بھی لگے اور بظاہر ناراضگی کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جائے فرماتے با فضل تاخیلا ابھی اعلی حضرت نے جو فتح رضویہ کی انتیسویں جلد میں جو لکھا میں اس کے متعلق بیان کر رہا ہوں اعلی حضرت امام اللہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں با بفضل تعالی اللہ تعالی کی فضل سے ان کے لیے لکھا کہ کوئی امر قابل شکایت معلوم نہ ہوا آپ کے لیے کوئی ایسی بات مجھے ملی نہیں ہے جو جس سے آپ سے مجھے کوئی اسی شکایت ہو مگر مولانا اب آجزی ان کے میں کلیمات اعلی عدالت کے بیان کروں گا تاکہ اس سے بھی شخصیت کا پتا چلتا ہے کہ جو شاخ جس قدر پھلدار ہوتی ہے وہ اسی قدر جھکی ہوئی ہوتی ہے اسی کے اسی قدر آجی اور انکساری کے, کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں مولانا اس فقیر حقیر کے ذمے کاموں کی بے انتہا کثرت ہے اور اس پر نقاحت و ذوف کمزوری میں آسان جو مختصر ایک میرے دماغ میں آئیں گی تو چند ایک باتیں عرض کر دوں گا تو اس پر نہ تو ذوف قوت یعنی قوت کی کمی کمزوری وغیرہ اس طرح اپنا بیان کیا پتا نہ دے ایسے امور ہیں کہ فقیر کو دوسرے کام کی طرف متوجہ ہونے سے مجبوراً باز رکھتے ہیں یعنی میرے ساتھ ایسی چیزیں لگی ہوئی ہیں جو مجھے اس بات پر مجبور کیے ہوئے مطلب بندھا ہوا ہوں میں پابند ہوں اب گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی اور کام کی طرف بڑھ سکوں خود اپنے مدرسے میں قدم رکھنے تک کی فرصت نہیں ملتی جی ہاں اعلی حضد امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا باقاعدہ ایک دارالعلوم تھا اور جس میں علم دین کی زبردست خدمت ہو رہی تھی پھر فرماتے یہ خدمت کے فقیر سراپہ تقصیر سے یہ سب آجیزی کے لفظ ہیں اعلی حضد امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ خدمت کے فقیر سرابہ تقسیر سے میرے مولا اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں کیا بات یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یعنی یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے اللہ یہ تو پیارے آکا پیارے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے سبحان اللہ کہ یہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں خود آپ نے اعلی حضرت نے ہی آکائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے نا کام وہ لے سبحان اللہ تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا, ارے رضا ارے ارے ارے ارے ارے ارے ارے تم پہ کرو تو اب ایک یہاں لکھا کہ یہ کہ یہ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محض اپنے کرم سے لے رہے ہیں مجھ سے یہ کام پھر فرمت اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت ہے جو میں کر رہا ہوں یہ اہل سنت و مذہب اہل سنت ہی کی خدمت کر رہا ہوں جو صاحب چاہے اب یہاں اعلیت کی جو بات میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور پر جو شاید کوئی نہ اس طرح بیان کر سکے اور بڑے واضح اور بڑے مضبوط انداز سے بیان فرمایا کہ جو صاحب چاہیں جتنے روز چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں یعنی میرے یہاں رہ جائیں کیا بات مہینہ دو مہینہ سال دو سال سبحان اللہ اور فرماتے ہیں مہینہ دو مہینہ سال دو سال جو چاہے میرے یہاں اکامت فرمائیں رہ جائیں آنا جانا بھی نہیں کہہ رہے رہ جائیں اور فقیر کا آرادت اپنے بارے فرماتے ہیں اور فقیر کا جو منٹ سنگل سیکنڈ خالی دیکھیں جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھے اللہ اسی وقت مواخذہ فرمائے مجھ سے پوچھ گچھ فرمائے کہ اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ اور, اور جب اللہ تعالی کی کرم سے سارا وقت آپ ہی کے مذہب کی خدمت گاری میں گزرتا ہے سبحان اللہ تو اب یہ کام اگر فضول یا دوسرا اس سے اہم ہو تو مجھے ہدایت فرمائی جائے है آئے है آئے رب آئے رب آئے کیا بات ورنہ فقیر کا عذر قابل قبول ہے کیا بات یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت یہ میں اگر میں کہوں کہ یہ کئی م... مرتبہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبارتوں کو میں نے پڑھا ہے چند مرتبہ یاد پڑتا ہے کہ مدنی چینل پر شاید بیان کرنے کی بھی فہادت نصیب ہوئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اس کا خلاصہ یاد ہے مگر مزہ آ رہا ہے کہ جب اعلی حضرت کی لکھوی بات بیان کی جائے اور اس میں جو اعلیٰ حضرت نے جو لفظوں کو چناؤ کیا یعنی بالکل کوئی جگہ کوئی کھانا خالی نہیں جوڑا اور مطلب وہ جو ایک آفر تھی کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں ہمارے انجمن کے لیے کچھ کریں تو اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا اب میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اس وقت اعلی حضرت امام علیہ سنت دین و ملت رحمت اللہ تعالی لے کا مدری چینل پر ہم اس منا رہے ہیں یوم رضا منا رہے ہیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے امام علیہ سنت کا دامن کرم ہاتھ میں دیا باشا جو اس بات کا دعویٰ فرماتے ہیں اور بالکل اپنے دعوے میں درست ہیں جو ان کے مصروفیت سنتے ہیں ان کی تدریس ان کی قلم ان کے مکتوب ان کے فتح پھر ان کی تربیت کے جو معاملات ہیں پھر دنیا بھر سے جو ان سے جو رابطے ہوتے تھے یہ سارے معاملات ہیں تو اس میں, اس میں سونا کھانا پینا جو ایک کام کرنے میں جس چیز کی قوت حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے جائیں گے وہ ڈیفینیٹلی سے مستثنا ہی قرار دیے جائیں گے کہ کوئی مطلب ایسے کسی کے ذہن میں ہو جائے کہ یار کیا یہ سوتے تو سونا بھی اپنی جگہ پر ہے کھانا پینا کیونکہ آپ قلیل الغذا کم کھاتے تھے اور وہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں تو نمازیں بندہ پڑتا ہے فرض نمازیں ہیں اس طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں فرائض و واجبات و حقوق ادائیگی جو کہ عین اسلام و دین ہی کے کام ہوتے ہیں اور اس سے کئی ایسے یہ کئی امور ہوتے ہیں جس سے دوسرے کام کرنے میں مدد بھی حاصل ہوتی ہے جب آپ سوئیں اور آپ بولیں کہ مجھ سے یہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک نہیں ہو سکتا تو اعلی حضرت امام علیہ السند رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ انفرادیت سے میں نے کچھ عرض کرنے کی آپ کو کوشش کی اور وہ بھی یہ نہیں کہ فلاں کا کال فلاں کا کال فلاں اعلی حضرت پر لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے لیکن میں نے یہاں وہ بیان کیا خود جو اعلی حضرت نے لکھا ہے اپنے ہی ना بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور میں دوبارہ آپ کو سناؤں اور بڑے ہی جھوم اب مجھے لگتا ہے شاید اعلی حضرت محبت کرتے ہوں گے نا ان کو اعلی حضرت کے یہ جو کلیمات نا بڑے پسند گے کہ جو ثاقب چاہیں جتنے روز چاہیں فقیر کے یہاں اقامت فرمائیں میرے یہاں رہ جائیں مہینہ دو مہینہ سال دو سال اور فقیر کا جو منٹ خالی پائیں خالی دیکھیں یا جس وقت فقیر کو کوئی ذاتی کام کرتا دیکھیں اسی وقت پوچھ گچھ فرمائیں سبحان کہ تو اتنی دیر میں دوسرا کام کر سکتا تھا کیا بات پھر خوبصورت بات جو آخر میں ایک اور لکھی گئی اور یہ کہ اب یہ کام اگر فضول یعنی جو میں کر رہا ہوں یعنی آپ کہہ رہے کہ اب ہمارے ساتھ ہمارا کام کریں اب ان کو کیا خود جواد جواب ہے اب جو میں کام کر رہا ہوں اگر یہ فضول ہے یا جو دوسرا کام جو آپ دے رہے ہیں وہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اہم ہے تو مجھے ہدایت فرمائی جائے مجھے سمجھا دیا جائے ورنہ جو میں نے عرض کیا ہے میرا حضور قبول کر لیا جائے سامنے والے کو بالکل ایسا جواب دیا ہے کہ وہ عزت عزت نے جس کو بھی جواب یہ اللہ اللہ جو بھی ہے کہ ایک بڑائی نہیں ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں بلکہ آجی انکساری کا بھی ایک انداز ہے دلجوئی کا بھی ایک انداز ہے ایک انسان بڑائی کے انداز پر کہہ رہا ہوتا کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں میں تو وہ کام کرتا ہوں میری یہ مصروفیات میری وہ مصروفیات دلجوئی کا انداز بھی ہے پھر آجی انکساری کے الفاظ بھی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ کی مطلب سے جو نا جھلک رہا ہے بالکل اعلیٰ رحمت اللہ تعالی نے جو یہاں پر بیان کیا اس سے اعلی حضرت کی کمال شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے اور آپ کے شب و کی مصروفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس قدر مصروف رہتے ہوں گے اعلیٰ ہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود مطلب اپنی مصروفیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات چار چار سو بلکہ پانچ پانچ سو خطوط جمع ہو جاتے ہیں بیرون ملک سے چین سے افریقہ سے امریکہ سے آپ کے پاس استفتا ہیں سوالات لوگ پوچھتے ہیں اپنے مسائل آپ کے پاس پیش کرتے ہیں اچھا اندرون ملک سے بھی بہت سارے مختلف شہروں سے نہ صرف عوام بلکہ علماء آپ سے رابطہ کیا کرتے تھے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور سعیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے آپ نے کہ چار سو سے پانچ پانچ سو خطوط بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کتابوں کے اندر کہ اس وقت کا جو حکمران تھا اس کے پاس اتنی ڈاک نہیں آتی تھی جتنی اعلی حضرت کے پاس اعلی حضرت کیا لوگوں کا رجوع تھا اور قوموں کا رجوع تھا لوگ آ کر ملے, اپنے مسائل پوچھیں یہ الگ اپنی جگہ پر پھر خطوط کے ذریعے اچھا وہ خطوط جو چار سو سو خطوط جمع ہو رہے ہیں وہ آج سے تقریباً آپ 90 سال پہلے چلے جائیں وہاں انٹرنیٹ کا کوئی سلسلہ نہیں میسجز کا سلسلہ نہیں اتنا تیز رفتار کوئی جو ہے کمیونیکیشن نہیں ہے کوئی ٹرانسپورٹ کا سلسلہ نہیں ہے ایک زیادہ زیادہ تار ایجاد ہوا تھا وہ تار تھا خطوط کا ذریعہ تھا اس کے باوجود اتنے خطوط پوری دنیا سے لوگ آپ کے پاس بھیج کر اپنے مسائل کا خیال راج کیا اس کا ایک تجربہ یہ ہے کہ آپ کسی کو ریپلائی کریں گے نا یہ آپ میسیجز کا اپنا چیک کر لیجئے گا ای میل کا چیک کر لیں یہ میں اپنے موٹی جو عقل میں جو تجربے کی باتیں ہے کرتا ہوں جو شخص ریپلائی کرتا ہے نا اس سے رابطہ زیادہ رہتا ہے یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے یعنی آپ کو میل ساری ہیں سوالات آ رہے ہیں یا کوئی آپ سے کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ اس کو ریپلائی نہ کریں آپ کو میسج آ رہے ہیں آپ اس کو ریپلائی نہ کریں آپ کو واٹس اپ آ رہا ہے اس کو ریپلائی نہ کریں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہا اس کو رپلائی نہ کریں جب آپ کا ریپلائی کم ہوگا نا تو آپ کی طرف رجوع کم ہوگا آداز و تمام سنت کا رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا جیسے نے ابھی فرمایا نا کہ جو چار خطوط آتے تھے اس کا مطلب میری موٹی عقل میں یہ آتا ہے کہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے جو رپلائی ہوگا نا وہ مدینہ مدینہ ہوگا رپلائی بہت زبردست کرتے ہوں گے اور جیسے کہ خود فتح رضویہ کے فتح اس بات پر شاہد ہیں کہ کتنے فتح اعلی لکھ لکھ لک کر بھیجتے ہوں گے لکھوا لکھوا کر بھیجتے ہوں گے اور پھر اس کو پڑھنا ہوتا ہوگا تو یہ جو چیز ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھاک رپلائی کا یہاں مزاج شریف ہوگا جیسے مجھے امین سنت کے انداز کا پتا ہے خود انہی سے انہوں نے ہی ایک دفعہ چند دفعہ انہوں نے اظہار فرمایا ہے کہ جیسے سے کے طور ہم نے کوئی میل کی یا آپ کو کوئی ایسا پیغام حاضر کیا تو آپ فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ میں کام میں تو ہوں ایسا آدمی ہوتا ہے نا کہ میرا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر کر لوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسا تو ہے نہیں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا تو مطلب کہ دو دن کے بعد بھی چار روز کے بعد بھی یا چ... کئی گھنٹوں کے بعد بھی آخر اس کو روک کر ہی تو میں نے جواب دینا ہے نا تو اتنی دیر کے بعد جواب دوں اس سے اچھا نہیں کہ ابھی روک کر جواب دے دوں کہ اس کی تشفی بھی ہو جائے اس کی تسلی بھی ہو جائے اور دل کا ثواب بھی مل جائے کیا, بات ہے کیا بات تو بات یہ جو ریپلائی کرنے والا جو مزاج ہے نا انشاءاللہ اس کو ہم کنٹینیو کرتے ملحبا ہیں کچھ کالس لیتے ہیں اللہ مدین جی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام غلام حید رضا تاری ہے میں پنجاب کے شہر لودرہ سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے اور مدنی جنگ کے تمام سلسلہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے ہوتے ہیں علی حضرت علی رحمت اللہ حضرت علیہ اللہ الاکرم کو 55 سے زیادہ علوم میں مہارت حاصل تھی ان میں سے ایک علم علم وراثت بھی تھا تو میری آپ سے مدی التجا ہے کہ مجھے اس علم وراثت کے بارے میں کچھ مدنی پولی ارشاد فرمانے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ایک کوئی عالم نہیں ہوں مفتی نہیں ہوں اور علم وراثت یہ خود ایک اتنا زبردست علم ہے کہ شاید میرے گمان میں ہر عالم علم وراثت پر صحیح معنوں میں عبور رکھتا ہو یہ بھی مشکل ہے اور غالباً آدھا علم آدھے علم کو وراثت کو آدھا علم کہا گیا ہے یہ اتنا بڑا ہے اور اس علم پر اعلی حضرت کو مہارت حاصل تھی اس میں کوئی شک و شب گنجائش نہیں بلکہ انتہائی کم عمر میں ہی اعلی حضرت کو تقریباً پچاس علوم پر مکمل دس طرس حاصل تھی یعنی بہت بڑی عمر میں جا کر نہیں ایک مناسب عمر تک اعلی حضرت امام علیہ سنت کو دس طرس حاصل ہو چکی تھی بلکہ اس سے زیادہ علوم بھی بیان کیے جاتے ہیں تو وراثت کے بارے میں یہ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے وہی بات یہ ہے کہ سیدھے اعلی حضرت احمد اللہ علیہ کہ ایک علم پر ہم کیا بات کریں گے آپ کو تو پچپن سے زیادہ علوم پر ایک تو مہارت حاصل تھی اور باقاعدہ ہر ہر علوم پر بلکہ کئی علوم پر علماء نے آپ کی سیرت نگاروں نے کتابوں کے اندر مثالیں دی ہیں چاہے آپ کی شاعری کو دیکھ لیں علم المیراج کو دیکھ لیں علم ال کو دیکھ لیں علم الحدیث کو, کو, کو دیکھ لیں جتنے بھی علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی ان کی باقاعدہ جو ہے علما نے مثالیں الگ الگ لکھی ہیں اب ظاہر کتابوں سے مراجد کر کے ہم مثالیں دے سکتے ہیں پڑھی بھی ہوئی آیات نے بھی لکھی ہوئی ہیں کہ اعلیٰ سے اللہ تعالیٰ علیہ کے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً سات پشتوں کا کوئی مسئلہ آیا تھا سات نسلوں کا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہندوستان کے مختلف شہروں اور علماء سے ہو ہو کر بالآخر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے پاس جب مسئلہ پیش کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے بہت ہی جلدی اور بالکل اس کا درست جواب جب عنایت فرمایا تو بڑے بڑے علماء بھی دنگ رہ گئے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سات پشتوں کا پورا جو ہے جو وراثت کا ایک سلسلہ اور حصے تقسیم کر رہے تھے سات پشتوں کے سیدھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سات پشتوں کی تقسیم کاری باقاعدہ حصہ پر بھی میتھامیٹکس پر زبردست دسترس دس تھی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اور یہ اس میں میتھامیٹکس کا علم, علم, علم ریاضی کا بڑا اس میں عمل دخل, عمل دخل, دخل ہے کیلکولیشن بہت پیاری اس میں ہونی چاہیے اور چونکہ وراثت کے احکام بڑے واضح طور پر قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس میں زبردست دسترس بھی اس کو عبور حاصل تھا ماشاءاللہ ایک اور کال چلائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے سوال ارج ہے کہ ارس آل حضرت کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عرص اعلیٰ حضرت کے موقع پر ہمیں سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصل ثباب کے لیے فاتح اور نیاز کا اہتمام کرنا چاہیے اور تمام آشکانیں اعلی حضرت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہم کو شیرنی بنا لے کوئی میٹھی چیز رکھتے ہیں یا کچھ بھی کھانا یا جو گھر کے لیے کھانا پکائے اس کو رکھ لیں اس کو, کو فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں اور پھر اسی کھانے کو اور اسی فاتح کو اعلی حضرت امام علیہ سنت کو اس لے ثواب کر دیں تو بنیادی طور پر یہ, تو یہ کام کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ آرہ رہا امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی اللہ علیہ کا کچھ نہ کچھ ذکر اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کریں یعنی اللہ توفیق دے تو کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے کہ جیسے گھر میں کوئی سا جیسے امیل سنت کا رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا ٹھیک ہے یہ حاصل کریں اور نیٹ پر بھی الحمد یہ جی رسالہ امید ہے کہ آپ کو مل جائے گا تو یہ رسالہ پڑھ کر سنا دے چلیں اتنا کر لیں بلکہ ہر پچیس سفر کو اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر میں مجھے پہلے سے یاد آتا تو میں ارض کر دیتا یہ میری بھول ہے کہ مجھے پہلے توجہ نہیں گئی ورنہ آج کم از کم ہم یہ اعلان کر دیتے کہ پچیس سفر المظفر کو جو جہاں جہاں گھر درس ہوتے ہیں ان میں بالخصوص و بالغم جو نہیں گر درس کرتے وہ بھی گھر درس کر کے تذکرہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ رسالہ جو میلے سنت کی زندگی کا یہ پہلا رسالہ ہے جو اعلادت کے نام پہلا رسالہ لکھا ہی ذکر رضا پر تھا رحمت اللہ تعالی علیہ تو مگر وقت ابھی بھی باقی ہے ابھی تو پچیسویں شریف شروع ہوئی ہے تو آج کی رات کا ایک حصہ ہے تو کل پورا کل مغرب تک باقی ہے تو کوئی ایسی نیت اگر آ جائیں اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ اس رسالے سے کریں گے ورنہ نیکی کی دعوت تو امیر سنت کی کتابیں غالباً قبت کی تباہ کاریاں اور بھی کئی ایسی حضرت امام معامل سنت کا ذکر امیر سنت کئی رسائل میں موجود ہے آپ کے فتح موجود ہیں آپ کے ارشادات موجود ہیں تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ کہیں بھی کچھ بھی نکال کر مختت المدینہ سے کی, کی کتابیں وغیرہ کچھ گھر میں ذکر رضا کر لیجئے انشاءاللہ اس کی برکتوں سے اللہ نے چاہا تو خوب خوب فیضان رضا حاصل ہو جائے اس کے ساتھ اگر ہم یہ بھی ہو جائے کہ الا حضرت کی سیرت پر جو ہے اس کو پڑھنا یہ جسے آپ نے فرمایا کہ نیاز بھی کی جائے فاتحہ بھی دلائی جائے ساتھ میں جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کا جو کام ہے آپ کا بالخصوص تیری ہمارے پاس ہے جو آپ نے کام کیا ہے اسی کی صورت میں ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہید ہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ایک کام ایسا ہے کہ جو ہر خاص و عام کے کام میں آتا ہے وہ آپ کا ترجمہ کنزلی مال اگر ترجمہ کنزول ایمان کو پڑھنے کا باقاعدہ ہم سلسلہ اپنے گھر کے اندر بنا لیں جیسے ہمارے مدین عماد کے اندر بھی, خزان خزان بھی مجھ مجھ کے دلوقتي دلوقتي جو ہے پڑھنے دلوقتي دلوقتي کا اس طرح کا سلسلہ کریں کہ وہ باقاعدہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ یوں فیضان بھی پھر آپ کی سوچ آپ کی تعلیمات آپ کا جو ایک انداز تعلیم و تربیت تھا وہ بھی ہمارے گھر میں باقاعدہ شروع ہو جائے پھر یہ ختم نہ ہو باقاعدہ جو ہے آج سے ہم اس سلسلہ شروع کر دیں کہ پورا سال یہ سلسلہ جاری رہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے جن سے ہو سکے کل روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھ کر نفلی روزہ رکھ لیں اور روزہ رکھ کر اعلی حضرت امام علیہ سنت کے لیے سال ثواب کر سکتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج آپ نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ جو بدھ سے عشاء کی نماز سے عشاء ساڑھے سات بجے پھیلا رہے مدینہ میں جو مد... مسلسل جو بارہویں تک جو مدنی مذاکروں کا جو سلسلہ رہے گا اس میں شرکت کروں گا اور اس کا ثواب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو پیش کروں گا یہ بھی نیت کر سکتے ہیں تو یوں اچھا نمازوں کی پابندی کروں گا کہ آل آزادی امام علیہ سنند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف نماز بلکہ جماعت کے پابند تھے اور جماعت بالکل شدت کے ساتھ جماعت کے پابند ہیں شدت کے ساتھ جماعت کے پابند ہیں اور مسجد میں رہنے کی آپ کی مزاج است مغرب تو آپ کا وہ نماز کے بعد وہیں مسجد میں اتر پردیش لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے طبیعت ناسافی <ناصل> تو <تبیعت> سہارا دے کر سہارا لے, لے بالکل بالکل <سحران> کسی نہ کسی طور پر مسجد پہ پہنچتے تھے تو یہ بھی ایک آشیقان اعلی حضرت امام علیہ سنت آشقان اعلی حضرت کے لیے میری مدد نتیجہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو مسجد کی حاضری وہ بھی جماعت کے ساتھ جب کوئی مانے شرعی نہیں ہے کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے تو تمام عاشقان اعلیٰ حضرت یہ نیت کریں آج کہ ہم نمازیں تو پڑھیں گے جماعت کے ساتھ پڑے گی مختصر سا ایک فاصلہ ہوتا ہے یار میں دیکھتا ہوں بعض اوقات بعض اسلام بھائی کہتے ہیں کہ یار تھوڑی سی دور ہے مسجد کہاں جائیں حالانکہ اگر ان کے روز کی روٹین دیکھے نا تو ایک تو یہ کہ خود یہ روزانہ گھر سے نکل کر کام پر اور کام سے نکل کر گھر پر آتے ہیں اور یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ان کا سفر رہتا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ یار گھر کے ساتھ کوئی کام ہو تو وہ میں کروں گا تو یہ دور دراز کا سفر کرتے ہیں پھر جہاں کام پر جاتے ہیں تو کام پر بھی جب جو نوکریاں کرتے ہوں وہ اپنا بھی کاروبار کرتے ہیں تو کبھی آدھا گھنٹہ یوں جاتے ہیں تو کبھی آدھا گھنٹہ یوں جاتے ہیں تو کبھی پونا گھنٹہ یوں جاتے ہیں آٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے تک او روڈوں پر سڑکوں پر گھومتے رہتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اگر یہ نہ بھی کرتے ہوں تب بھی یار اگر کسی کو لگتا ہے کہ مسجد مجھ سے دور ہے اتنی کہ مجھ پہ جماعت واجب نہیں ہے مگر یہ تو بات طے ہے نا کہ اگر جا کر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور جو اس کے ثواب کو بیان کیا گیا یہ ملے گا پچیس گنا گنا زیادہ جو ثواب ملے گا پھر مسجد تک چل کر جانے کا ثواب ملے گا وہ جو نیت نیت جو اعلی زد امام علیہ سنت نے کم چالیس نیتوں تو لکھی ہیں مسجد میں جانے کی تو وہ نیت تو کروں گا تو اس کا مجھے ثواب ملے گا پھر یہ بھی بہت, بہت سارے فوائد ہیں تو اللہ توفیق دے ہمارے اسلامی بھائیوں کو تو اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی قومی نیت بھی ملنی شروع ہو جائیں کہ اب انشاءاللہ اب تک جو میری سستی تھی پانچ سات منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے دس منٹ کا فاصلہ ہوتا موٹر سائیکل اب تقریباً لوگوں کے پاس ہیں یار ٹک ماری اور سیدھا چلے گئے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نماز کے لیے اب اور اگر مطلب فارغ ہیں تو اثر تو مغرب مسجد میں رہیں کو مزنیی کی دعوت دیں مدنی کام کریں عشاء کی نماز کے بعد مدرسۃ المدینہ بالیگان میں شرکت کریں پڑھیں پڑھائیں تو یوں مطلب کہ مسجد میں رہیں اور فجر کے بعد کیا مدنی ہلکا ہوتا ہے اس کی کوئی صورت بنائیں تاکہ مسجد بھی آباد ہو ہمارا دل مسجد میں لگے میری آپ سے مدنی تجا ہے مٹھے میرے اسلامی بھائیو جو یہاں حاضرین بھی ہیں ناظرین بھی ہے اور اس پر غور کریں کہ ہمارا دل مسجد میں لگتا ہے کا دل مسجد میں لگتا تھا یہ تے ہے حضرت امام علیہ سنت کا دل مسجد میں لگتا آتا ہے اور ہر مومن کامل کا دل مسجد میں لگتا ہے مسجد سے وہ نکلنے میں کو اتنا لطف نہیں آتا اور وہ جماعت اور نماز کی جو روٹین ہوتی ہے اسے وہ بہت محبت کرتا ہے یہ ان سے پوچھیے جو اس روٹین پر کسی وجہ سے نہیں چل پاتے یا نہیں چل کوئی سی صورت ہوتی ہے روٹین جو ہے نا اس کے اپنے فوائد ہوتے ہیں سلو الحبیب اللہ ہوتا ہے کال چلائیے میں ڈاکٹر محمد نساد ریاض کر رہا ہوں ادھر جنا ہاسپٹل اور پروگرام دیکھ کے مجھے قلبی سکون مل رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں مدنی چینل کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ وہ اتنا اچھا میں نے انیشیٹو لیا ہے اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اس بارے میں فرمائیں کہ جو ہم ڈاکٹر اس ہیں کو کیسے منا سکتے ہیں اپنے مریضوں کو کیسے اپنا گائڈ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آشرما دیں اور ایک بار پھر آپ کو بہت دیکھ سکتا سے کہ آپ لوگوں نے بہت بہت اچھا کر رہے ہیں اور دل سے اپنا صاحب کو سن کے بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ نے حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائ خیر فرمائے ڈاکٹر صاحب دعوت اسلامی کا یہ بہت پیارا اور سن سبارہ مدنی ماحول ہے میں آپ کو مدنی ماحول کی طرف آنے اور اجتماع کی بھی دعوت دیتا ہوں بارہ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی آپ کو دعوت ابھی جیسے میں نے اعلان کیا اسے بھی قبول فرمائیں ڈاکٹر اور اعلی حضرت یہ تو بڑا زبردست ہے اگر بندہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا مطالعہ کرے اور مرتبہ رزویہ کا مطالعہ کرے تو طبیبوں کے لیے ڈاکٹروں کے لیے تو اعلیٰ حضرت کے اتنے مدنی پھول ملیں گے اتنے مدنی پھول ملیں گے یہ کیا بات ہے اسپیشلی جو دواؤں کے استعمال پر جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی جو حصاسیت ہے اگر اس کے متعلق کہیں سے کو مواد مل جائے تو بھی انشاءاللہ ملے گا پھر دوسرا یہ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا ایک اہم ترین چیپٹر یہ ہے کہ آپ خیر خواہی امت کے جذبے سے سرشار تھے آپ کے اندر غمخواری خواہ امت کا جذبہ تھا خیرخوائی امت کا جذبہ تھا آپ کا دل ایسا لگتا تھا کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری امت کے غم میں جیسے کہ جلتا ہو کہ یہ ایک کیفیت آل حضرت امام سنت کی اچھا ماشاءاللہ یہ اچھا وہاں سے اسلام بھائی ہیں کہاں کہاں سے ہیں مرکز اولیا سکھر کے پی کے راول پنڈی اور اٹلی سے ماشاءاللہ میں آپ سب کو ارس اعلی حضرت کی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ہمارے سلسلے میں آپ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مرحبا. اور ہم سب کو فیضان اعلی حضرت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے ماشاء اللہ ہر جگہ دھوم دھام ہے عرص اعلی حضرت سے ماشاء جی اچھا اچھا ماشاء تو ان کی آواز بھی ہمیں آئے گی اچھا ان ان سے بھی اللہ نے چاہ تو کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈاکٹر تو صاحب سے جو میں جواب عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اعلی آزاد امام علیہ سند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک انداز تھا وہ غمخواری تو ڈاکٹر کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ وہ امت کے ساتھ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے ساتھ غمخواری کرے اور ان کے لیے اپنی مطلب کہ جو خدمات ہیں اسے حتہ الامکان کوشش کرے والنٹری دے رضاکارانہ طور پر دے پھر ان کے لیے جتنی ہو سکے آسانی یا مہیا کرے تو انشاءاللہ اسے بھی امید ہے کہ فیضان اعلی حضرت حصہ نصیب ہوگا فتح رضی شریف میں اگر یہ مطالعہ کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب تو فتح رضی شریف میں جو فہرست ہوتی ہے اس کے بعد ایک ضملی فہرست ہوتی ہے ہر جلد کے اندر وہ ضمنی فہرست کے اندر جو ہے علم تفسیر علم حدیث پر اس جلد کے اندر جو نکات بیان ہوئے ہوتے ہیں علم منطق اور فلسفہ وغیرہ پر اسی طریقے سے علم طب پر بھی جو ہے جو ضمنی طور پر جہاں جہاں پر اعلیٰ حتنے نکات بیان فرمائے ہیں میڈیکل اور طب سے متعلق تو اگر وہ اس کو مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے ان کے علم میں بھی کافی اضافہ ہوگا پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے کس طریقے سے وہ قرآن و حدیث کا جو ہے وہ مطلب ان کا اعتبار کرتے ہوئے ان کو ملوج رکھتے ہوئے پھر علم طب کے جو نہ حوالے سے اقامات بیان کیا, کیا کرتے تھے اچھا وہ حلال و حرام کے حوالے سے اس میں کیا احتیاطیں کر رہی ہیں علم طب کے اس میں وہ بالخصوص علاض رحمۃ اللّہ تعالیٰ م... م... کا خاص نمایاں پہلو ہے م... اگر وہاں مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کافی ان کو فائن ہو سکتا ہے صلو صلو اللہ صلو اللہ تعالیٰ علی انفرادیت رحمۃ oh, اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جیسا آپ نے اشاد فرمایا کہ آپ کی ایک انفرادیت کہ آپ نے جو اپنی مشغولیت کے بارے میں فرمایا اچھا وہ مشغولیت جو تھی وہ دینی کاموں کے ادبار سے جو خود آپ فرما رہے تھے تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی انفرادیت پر جب ہم کلام کرتے ہیں تو بہت سارے پہلو نظر آتے ہیں اگر بطور محقق آپ رحمۃ اللہ تعالی کی انفرادیت دیکھی جائے انفرادی حیثیت محقق یعنی کسی معاملے میں تہہ تک جا کر اس کی تحقیق کرنا اور اس مسئلے کے حوالے سے وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بیان کرنا جس میں پیچیدگیاں تو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتح و رضویہ میں آپ کا انداز تحقیق بڑا واضح نظر آتا ہے ایک بات یہاں پر ارض کروں گا جو بہت ہی مجھے پیاری لگی وہ یہ کہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالی سے سوال ہوا ایک شخص نے ایک لائن کا سوال کیا کہ ایسا پانی جس سے وضو کیا جا سکتا ہے اور ایسا پانی جس سے وضو نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائے تاریف بیان فرمائے اب سوال بہت مختصر تھا مگر اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے اس کے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا اگرچہ ظاہری طور پر سوال بہت چھوٹا ہے مگر اس کا جواب بہت طول چاہتا ہے یعنی اس میں تفصیل چاہیے اور سائل کی بھی خواہش یہی ہے کہ سوال کے اندر جواب کے اندر تفصیل ہو پھر اعلی رحمتہ اللہ تعالی نے پانی کے حوالے سے تحقیق فرمائی اور پانی کے حوالے سے قلم اٹھایا اس دور میں جو تحقیقات تھی تو جو زراعت یعنی زمین کی کھیتی باڑی سے تعلق رکھنے والے ماہرین تھے ان کے نزدیک پانی کی چھتیس قسمیں 36 قسمیں بنتی تھی اور اسی طرح جو سائنسدان تھے ان کے نزدیک اس کی قسمیں 58 بنتی تھیں مگر میرے آقا آرا اور رحمت اللہ تعالی نے جب پانی پر تحقیق فرمائے کیونکہ بیان یہ کرنا تھا سوال یہ تھا کہ کون سے پانی سے وضو ہو سکتا اور کون سے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا تو امام علیہ سند رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف پانیوں کی قسمیں بیان کی اور وہ قسمیں پچاس 50, 58, 100 نہیں تھی بلکہ 350 سو بیان اقسام بیان او اور ان 350 سو اقسام کو نہ صرف بیان کیا بلکہ ان کے نام تحریر کرے اور ہر قسم کا شرعی حکم بیان کیا کہ کس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے اور کس سے نہیں کیا جا سکتا ایک تو یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز تحقیق ہے کہ پانیوں کے حوالے سے مختلف آپ نے بیان فرمایا پھر جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے جب ان کا آپ نے بیان فرمایا تو اس میں عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ جن پانیوں کا ذکر کر رہے ہیں ان میں سب سے پہلے اس پانی کا ذکر کیا جو کہ نبی پاک علیہ اللہۃ وسلام کی ہندوستان مبارک سے جاری اللہ ہوئی اللہ اللہ تو یہ انداز جو اعلیٰ حضر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تحقیق کا ہے سرسری بل. طور پر سخی طور پر جواب نہیں دیتے دے بلکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس علم کی جو تہ تک جا کر اس کی تحقیق فرما کر اس کے جواب کو عنایت فرما دے جس سے اعلی حضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم سائنس میں مہارت کا بھی پتہ چلتا ہے اور پھر جب آپ کی سائنس کے حوالے سے اگر آپ کی انسادیت دیکھی جائے تو زمین کے بارے میں جب تیمم کا مسئلہ اعلیٰ کی بارگاہ میں آیا تو اب تیمم لازی سے بات ہے وہ مٹی سے کیا جاتا ہے زمین کی جن سے کیا جاتا ہے تو اس وقت کے علماء نے جو بیان کیا تھا کہ کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے وہ تقریباً چوہتر سیونٹی فور اقسام بنتی تھی مگر جب اعلی اعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تیمم کے جواز کے حوالے سے جب تحقیق فرمائی اور مٹی یا زمین کی جس کس کس سے وضو ہو سکتا ہے تیمم ہو سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان چوہتر پر مزید ایک سو سات اقسام کا اضافہ فرما ایک سو سات اقسام اور یہ ٹوٹل ایک سو اکیاسی اقسام بن جاتی ہیں جن کے حکام اعلی حضرت نے تیمم کے باب میں ارشاد فرمائے تو یہ اب یہ جو مٹی کا جو تعلق ہے اور زمین کا جو تعلق ہے وہ مکمل ہی سائنس کے اعتبار سے اور جیسے زمین کے کیا کیا چیزیں نکلتی ہے کون سی چیز زمین کی جن سے تعلق رکھتی ہے کون سی نہیں تو اس میں سائنسی آرا اور سائنس دانوں کے اقوال بھی یقیناً اعلیٰ حضرت کی نظر میں ہوں گے تو یہ آپ کے فتوا اور آپ کی شخصیت کی ایک انفرادیت تھی کہ جب کسی مسئلے میں کلام فرماتے تو اس کی تحقیق اور اس کی تہہ میں جا کر اس کے واضح جوابات اشاعت فرمایا بہت, بہت پیاری اور علمی اور معلوماتی مدنی پھول اپنے عطا فرمایا یقیناً اعلیٰ آزاد امام میں سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے جن کو ہلکی سی بھی واقفیت آلد. ہے ان کے لیے یہ بہت خوبصورت مدنی پھول ہوتے ہیں بہت خوبصورت یہ باتیں ہوتی ہیں اور یقیناً ہم جب بھی اعلیٰ آزادی امام علیہ سنت رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کچھ اس طرح کے مدنی پھول سنتے تو ہمارے دل میں ان کی عظمت ان کی محبت ان کا پیار مزید بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فیضان اعلی حضرت سے مالا مال فرمائے آپ اعلی حضرت کی انفرادیت پر کیا بیان محسن بھیلے جو بات کی اس پہ تھوڑا سا اضافہ کر کے میں سی بھی آل حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تحقیق فرماتے ہیں جوابات دیتے ہیں تو آپ کے حضرت مفتی ایک انفرادیت یہ بھی تھی کہ آپ سے مسالہ نماز کا پوچھا جائے روزہ کا پوچھا جائے حج و زکات کا پوچھا جائے شریفی مسائل پوچھے جائے تو آپ تو یہر یہ مفتی اس کے جوابت دیتا ہی ہے لیکن آپ سے بعض اوقات ایسے جوابت پوچھے جا رہے ہیں ایسے سوالات کے جوابات پوچھے جا رہے ہیں کہ جن کا کوئی تعلق بظاہر بزا، درم افتاہ سے ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سائل کو مایوس نہیں فرماتے آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے مثال کے طور پہ کہ پانی کا کلر کیسا ہے اب آپ یہ فرما دیں کہ بھائی مفتی کا کیا کام ہے کسی جا کر ڈاکٹر سے کسی سائنسدان سے پوچھو مجھ سے کیا پوچھیں تو آپ فرما رہے ہیں, آپ اس کو پانی کے کلر پر پوری تحقیق دان فرما رہے اچھا اس کے ساتھ مزید سوال پوچھا گیا کہ ٹیبل کے اوپر جو ہم گلاس بچھاتے ہیں تو یہ گلاس کبھی اگر ٹوٹ جائے شیشہ یہ کبھی ٹوٹ جائے بریک ہو جائے بیچ میں بال پڑ جائے تو وہ بال شیشے سے زیادہ صاف شفاف سفید کیوں ہوتا ہے اسی طریقے سے موتی کو اگر چورا کر دیا جائے پیس دیا جائے تو وہ موتی کا چورا اس سے زیادہ جو ہے وہ چمک اعلیٰ سے دوسرے بھی جوابات دے رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ان تمام چیزوں کی تحقیق جو ہے بیان فرما یعنی ہے اس میں آلہ حضرت کے ان علوم میں مہارت کا پتہ چلتا ہے نا جی کہ فقط فقی یا مفتی نہیں تھے بلکہ ان علوم میں بھی آلہ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ مہارت تامہ اور کمال رکھا کر تھے جی جی اس والے سے آپ کا سوتی پیغام اکبر بھائی کے ذریعے سے مجھے سنا تھا اس میں بہت پیارا مجھے جملہ لگا تھا یاد بھی رہ گیا آپ نے فرمایا تھا کہ ہمہ جہد شخصیت کی ہمہ جہد انفرادیت سبحان اللہ کیا بات ہمہ جہد شخصیت کی ہمہ جہت انفرادیت یعنی آپ کی شخصیت میں جس طرح بہت ساری آپ کی مجھ سے انہوں نے اصل میں پوچھا وہ میسج کیا اکبر بھائی نے کہ کیا کرنا ہے آپ نے کون سی اس تو کون سی تو بات کرنی ہے تو میں کیسے کہہ دوں گا یہ ایک لیکن مختصر سا جملہ تھا بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ہمہ شخصیت کی ہمہ جہت انفرادیت مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ شخص کے اندر ایک انفرادیت اور ہم اس پر کلام کریں دو انفرادیتیں تو اس کو کلام کریں مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کے اندر جتنی خوبیاں ہم دیکھتے ہیں یا جتنی صفات کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان تمام کے اندر آپ ہمیں منفرد ہی نظر آنا ہے منفرد منفرد منفرد بڑی پیاری بات کہ نا منار کثر رضا تو بلند ہے کافی تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو فتح رضویہ تو ایک کرامت ہے ذرا ہدائی کے بخش سے پڑھ کے دکھلا اس میں رضویہ رضیا منار کثر رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کی جو بلندی کا مینار ہے وہ بہت بلند ہے آپ ان کے ایک جہت پر نہیں چڑھ سکتے اب آنا ہے تو ذرا آگے کی طرف بڑھ میں نے ایک عرصہ ہے محسن بھائی, بھائی, بھائی فتح شریف کی آپ ضمنی فہرست جی کو دیکھیں جی اب اس کے اندر آپ کے جن جن علوم کو آپ نے ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے جی وہ بیان کیے جا رہے ہیں اب وہ بھی ایک بہت بڑی تفصیلی فیرست ہوتی جی ہے اس میں سائنس بھی ہے منطق فلسفہ بھی ہے جو اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے ضمنی طور پر بیان فرما ہے اچھا اب اعلیٰ حضرت کی طفولیت کو دیکھیں بچپن کو دیکھیں تو اس میں منفرد نظر آتے ہیں آپ کے اگر جو ہے عہد طالب کو دیکھیں تو طالب علم ہونے کے اعتبار سے منفرد نظر ایسے سے واقعات ملتے ہیں ایسی سی باتیں ملتی ہیں آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ ان کو اس میں منفرد نظر آتے ہیں ایزا استاد دیکھیں حیض مولم دیکھیں محتم دیکھیں تو آپ نے بھی فرمایا کہ آپ کا مدرسہ بھی تھا اور اب اس طریقے سے آپ کا طلبہ ابرام کو جمع کر کے جو مختلف قوموں کے تھے ان کو جمع کر کے یہ پوچھنا نا کہ آپ کیا کیا کھائیں گے یادار رنگ کا کھانا آپ ان کی کھانا وہ جس قوم سے ہوتے تھے وہ جس طرح کا کھانا پسند فرم کرتے تھے اعلی امام جو سنت ان کی پسند کے مطابق کیا بول ان کی کومی ڈش نیشنل ڈش ان کی پسند کے مطابق ان کے لیے ڈشیں تیار کرنا اور ان کو کھلانا مجھے یار اتنا خوبصورت لگا اعلیٰ کیونکہ طلبہ کرام سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے جو طلبہ کرام جو علم دین سیکھتے ہیں اور علم دین پڑھتے ہیں ان سے واقعی محبت ہونی چاہیے کیونکہ ایسے پرفتن دور میں جہاں پر دنیاوی تعلیمی ادارے میں داخلے لینا ایک مطلب کہ ایک ریس لگی ہوئی ہے اس پرفتن دور میں سلام ہے ان والدین کا ان والدین کو سلام ہے کہ جو اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے آشقان رسول کے مدارس میں داخل کرواتے ہیں اور انہیں مطلب کہ علما بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں اور ذہن رکھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بنے اور مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت عالم بنانے کے لیے جب ایک ماں کوشش کرتے ہوں گے تو ان کے پیشے نظر کتنی چیزیں ہوتی ہوں گی کیا کیا ہوتا ہوگا لیکن بہت ساری چیزوں کو یہ فیس کر کر اور ایک مدینہ مدینہ انداز سے یہ ایسا ترکیب بناتے ہوں گے کہ یہ اپنے بچوں کو پھر اسپیشلی ماشاءاللہ اللہ المدینہ جیسے دعوت اسلامی تو کے تو اس میں بھی اللہ تعالی کی رحمت سے جیسے تیس ہزار کے آس پاس ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو عالم بن رہے ہیں جامع المدینہ میں تو ان کے والدین نے ان کو بھیجائے نا تو یہ بڑی کمال کی بات ہے تو پھر خود ان کا اس دور میں ایسا سوشل میڈیا کا رنگینی کا اور ایسے گھومنے پھرنے کا اور نہ جانے دنیاوی کتنی ہی مطلب کہ وہ آسائشوں کو پانے کے لیے کیا کیا مطلب فنون اور علوم و مہارتیں حاصل کرنے کی جو اس وقت ریسیں لگی ہوئی ہیں پھر ایک طبقہ جو بالکل فضولیات گناہ اور عجیب و غریب قسم کے معاملات میں مصروف ہے اور ایک طبقہ ہے جو صرف و فیشن ہے اور عجیب و غریب انداز ہے وہ اپنی زندگی گزارنے میں لگا ہوا ہے ایسے میں جو اسلامی بھائی اپنے آپ کو عالم بننے کے لیے کسی جامعت المدینہ یا مدرسۃ المدینہ اس طرح کے جو عاشقان رسول کے جو مدارس ہیں اس میں خود کو لاتے ہیں نا یقین مانیے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے اور ان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے جتنی تعریف کر اتنی کم ہے کہ یہ کیسے دور میں عالم بن رہے ہیں کیا اور اس وقت دنیا میں علماء کا علماء کرام کی بہت ضرورت ہے جی ہاں میں آپ کو عرض کروں جب بات چلی یہ تو یعنی ہمارا جانا جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے دنیا کے کئی ملکوں میں سفر کرنے کی کا مطلب موقع ملتا ہے آپ کو میں یقین دلاتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو یقین دلاتا ہوں باشمول پاکستان باشمول پاکستان کے کئی شہر دنیا کے کئی ملکوں کے کئی شہر جن میں ایک مستندمت آشی کے رسول عالم دین کا ہونا ناگزیر ہے یعنی لازمی ہے ایسے اگر شہروں کی دنیا بھر کے پاشکستان سمیت اگر آپ لسٹ نکالیں میرا گمان ہے ہزاروں کی تعداد ہزاروں نام سامنے آ جائیں گے کہ جن میں کم از کم ایک عالم کا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ وہاں کے مسلمان وہاں کے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس سے رجوع کریں کس سے رابطہ کریں میں نے محتمد و مستند یعنی مضبوط اور واقعی و عالم دین ہو عالم دین ہو یعنی مفتیان اسلام تو اس کے آگے کی میں بات کر رہا ہوں اللہ ان میں قفرت فرمائے اور کثرت فرمائے آپ سوچئے کہ جب علما کی تعداد دنیا بھر میں اتنی کم ہے جن کا میں نے ذکر کیا تو مفتیان کرام کی تعداد کا عالم کیا ہوگا حفاظ ہیں حفاظ کا میں الحمدللہ دیکھا ہے کہ حفاظ ہے پھر بھی کم ہیں پھر بھی کم ہے لیکن ہیں حفاظ ہیں چونکہ ہر ماہ ہر سال سال میں ایک بار تراوی پڑانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک اہتمام ہے مدارس وغیرہ میں لیکن اس کی تعداد بھی ایسی خاطر خواہ نہیں ہے کہ جس کو ہم مطلب کہ بہت زیادہ ایک وہ کر سکیں تعداد چاہیے حفاظ کی لیکن علماء کی تعداد کم اور مفتیان نے کرام کی تعداد بہت کم ہے لہذا اعلی حضرت امام لے سنا جو علماء کا گھرانہ تھا مطلب کہ علماء بن وہ کہتے نا م... مفتی بن عالم مفتی ابن ابن مفتی ابن مفتی ابن مفتیا نے کرام کا گویا کہ علماء کرام کی ایک فہرست ہے ان کے خاندان میں میں انتظاری کر رہا تھا کہ یار ناخوان مل جاتے تو ہر ایک کلام پر اعلیٰ حضرت کا ایک مختہ پڑھا جاتا ہاں تو وہ میں منتظر تو آپ کے سلسلے کا ٹائم بھی قریب آ رہا تھا ابھی تو کافی وقت ہے آپ کیا تو ہم چاہتے یہ تھے کہ بس اعلیٰ کے مقتے آپ یاد کریں آج جتنے مقتے آپ کو یاد ہیں ایک ایک کر کے سارے سنا دیں میں مجھے آج بہت ذوق تھا ذوق نات میں کہ میں یہاں صرف اعلی ازہ کے مقتے سنوں جس میں رضا نے خود رضا کا یاد کا نام لکھا ہے کوئی بھی تیری سرکار نے لا سہستہ ہے آج آپ کا کام یہاں مزے کو مزہ آتا رہ تو یہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ماشاءاللہ اس وقت میں خود ایسے تین اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جنہوں نے در سے نظامی کیا ہوا ہے ماشاءاللہ انہوں نے وہ عالم کوس جو ہمارا ہوتا ہے یہ مکمل کیا ہے اور ماشاءاللہ تینوں مدنی ہے تو ایک اچھا لگتا ہے کہ چلیں ایک سرپرستی حاصل ہیں ان کی تو آپ سے میری مدنی نتیجہ ہے میرے میٹھے بیٹھے پیارے پیٹ کوشش کریں اب اولاد ساتھ نہ دے ایک الگ معاملہ ہے اگر اولاد ساتھ نہ دے بچے تعاون نہ فرمائیں تو یہ ایک الگ میٹر ہے لیکن میری والدین سے مدنی نتیجہ ہے اس وقت دین کو اسلام کو سقیم عینوں میں علماء کی اشد ضرورت ہے امت کو ان رہنما کی اشد ضرورت ہے اور اگر میں کہوں کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ ایمرجنسی نافذ اگر کر سکتے ہیں تو ایمرجنسی نافذ کر دیں اور مطلب کہ یہ بڑھائیں اب ہمارا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی بڑھائیں سچی بات ہے بڑھائیں اب کیا وہ جامع المدینہ بڑھائیں اب جامع المدینہ بڑھانے کی جب بات کرتے ہیں تو یقینا یار اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور اتنے مدنی اطیات ہمارے پاس اتنے بھی نہیں آتے آتے ہیں اتنے بھی نہیں آتے ڈونیشن کی ہمارے پاس پھر بھی کمی ہے کہ ہم جام جامعت المدینا ایک جامعت المدینہ بنائیں گے تو اس کی عمارت ہے تو اس میں تین ٹائم کھانا پینا پھر رہنا پھر کتابیں تو پھر وہ بجلی وہ سارے بلز اور پھر اساتذہ کرام کے مشاعرے اور بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے تو چار چار پانچ پانچ لاکھ روپے مطلب ایک ایک نارمل بھی ایک مختصر ٹائپ کا جامعت المدینہ اگر قائم کیا جائے تو بھی مہینے کے وہ تین چار پانچ لاکھ روپے لے لے تو کوئی تعجب نہیں ہے تو اللہ توفیق دی آپ کو اگر ایسے ہیں تو آئیے میدان میں ایسے مخیر آئے آج ہی مجھے ایک اسلامی بھائی ملے نماز کے بعد اثر کے بعد مجھ سے پوچھا ایک طالب علم کا کیا خرچہ ہوتا ہے میں دینا چاہتا ہوں میں, چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میرے سبب سے ایک طالب علم آپ کی جامعت المدینہ میں درس نظامی کر لے مجھے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے پھر ہاتھوں ہاتھ چار طلبہ کے اخراجات کی نیت کر لی اتنے کہ میں عبد بھائی, بھائی نے بتایا تھا کہ ایک طالب علم پہ اپروکسیمیٹلی جو آٹھ سال پڑتا ہے تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے تو اگر ایک طالب علم کا خرچہ آپ ایک سال میں لیں سات, سات سال سات سال, سال کا خرچہ سال، سات سا یا آٹھ سال جو بھی ابھی ہے آٹھ سال سا تقریباً ساڑھے تین لاکھ روپے آپ پاکستانی جو ہیں وہ لیں تو آپ اگر خود نہیں بن سکے آپ کی اولاد نہیں بن سکی لیکن آپ کے مال سے کوئی بن جائے گا تو یہ بھی سواب کا بھائی یہ نہیں کہ فلاں بنے گا فلاں بنے گا کیا سارے تین لاکھ روپے ایک عالم ایک درس نظامی کرنے والے کے لیے جو درس نظامی مکمل کرے سارے تین لاکھ چلو یار ساڑھے تین لاکھ روپے سال کے سات آٹھ سات یا آٹھ سال کے سارے تین لاکھ روپے نا تو آپ یہ باندھ لیں اور ایسے اگر مطلب کہ کوئی دو لاکھ عاشقا رسول مل جائیں جو دو ڈھائی لاکھ طلبہ کرام کا ذمہ لے لیں کہ ٹھیک ہے یہ ذمہ ہمارا دس ہزار آ جائیں بیس ہزار آ جائیں پچاس ہزار آ جائیں اعلی حضرت کی پچیس کی ریسوڈ ہے پچیس ہزار آ جائیں ایسے نام آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ سات سال یا جو بھی آٹھ سال ہیں اگر عبدالحبیبہ کنفرم کر دیں ایک میسج کے ذریعے آٹھ سال کنفرم آٹھ سال ساڑھے تین لاکھ ساڑھے لاکھ تقریباً کم و بیش ہی حساب آپ فلیکچویشن پلس مینس ہوتا رہے تو یا اگر آپ اپنی اپنی کرنسی پہ کیلکولیٹ کرے تو بھی بہت مطلب کہ بعض وقت کم فیگر آئے گا مگر واقعی یار یہ آٹھ سال کا سارے تین لاکھ روپیہ یہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے یار اتنا زیادہ نیا سیشن ہمارا رمضان کے بعد آغاز ہوگا اگر ابھی سے نیتیں کر لیں تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد کتنے جامعت المدینہ نئے کھل سکتے ہیں علماء پروڈکشن جو ہے نا اس میں آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں صرف یہ نہیں کہ پیسے دیں سب سے پہلے میں نے پیسے کی بات نہیں کی تھی سب سے پہلے بات میں نے اس کی کی تھی کہ آپ اپنی اولاد کو عالم بنانے کے لیے جامع المدینہ کی طرف بڑھائیے تاکہ علما میں اضافہ کیا جا سکے اللہ وہ دن ہم اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی اس قدر اس معاملے میں آگے بڑھ جائے کہ ہم بارہ لاکھ طلبہ کرام کو عالم بنا رہے ہو اسلامی بھائی بھی اسلامی بہنیں بھی اللہ کرے ایسا ہو جائے تمنا کرنے میں کیا آ رہا ہے والدین کو مخاطب کیا ہے سعیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بطور والد اگر ہم دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے بھی آپ منفرد نظر آتے ہیں آپ کے ایک بیٹے ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رزا خان صاحب وہ حجت الاسلام کہلاتے ہیں اور دین کی انہوں نے اتنی خدمت کی آپ اور آپ کے دوسرے بھائی مولانا مصطفر رضا خان صاحب حامل. تو ان کو جو ہے وہ مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے یعنی دونوں اتنے, اتنے اتنے بڑے بڑے القابات کے ایک تو جو ہے وہ حامل ہیں دوسری بات یہ کہ مولانا مصطفر رضا خان صاحب اور مولانا حامد رضا خان صاحب ان دونوں کے درمیان تقریباً اٹھارہ سال کا فرق تھا حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب یہ عہل حضرت علیہ الحمہ کے بڑے شزاد ہیں اور مولانا مصفر رضا خان صاحب مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ ان کے چھوٹے شزاز ہیں جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد سیدی عالیہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل حجت الاسلام سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تمہیں میری مصروفیت تو پتا ہے کہ میری مصروفیت کتنی ہے تو میں اس کی تعلیم پر ب... کیونکہ حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب کو سعیدی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے آل خود پڑھا ہے ان اچھا مصطفی رضا خان صاحب جو تو ان کے بارے میں حجرت الاسلام کو فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میری مصروفی تو, تو تمہیں پتا ہے تو ایسا کرو کہ اب تم اپنے بھائی کو پڑھا اللہ اللہ مقرر فرما رہے مولانا مصطفر رضا خان صاحب کو پڑھانے کے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو پڑھاؤ گے اچھا اب جب حجت الاسلام نے خود پڑھانا شروع کیا تین سال کے اندر ناظرہ قرآن مکمل کر لیا مولانا مصطفی رضا خان صاحب اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے ذہین اور قابل ہیں صرف میں ہی ان کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے کافی نہیں پھر سید اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ نے دو تین اساتذہ اور مقرر فرما دیے آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مولانا مصفرضہ خان صاحب کی تو ایک حجت السلام بن جاتے ہیں آپ کی تربیت اور تعلیم کی وجہ سے اور ایک جو ہے مفتی اعظم ہند بن جاتے ہیں اچھا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر آپ مسجد آپ کا بھی چونکہ درس و تدریس کا سلسلہ تھا تو آپ جو ہے آپ کے دو شاگرد فرماتے ہیں میرے لیے قابل فخر مولانا سردار احمد خان صاحب اور ایک دوسرے تھے یہ شیر بے شاہل مولانا تو اس طرح یہ مطلب آپ کا فیضان جاری ہوا تو آپ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر اتنی توجہ دی ان کو مفتی بھی بنایا اور باقاعدہ دین اسلام کو مبلک بھی بنایا اپنی بیٹیوں کے لیے بھی نیت کریں ایسے پرفتن دور میں اگر بیٹیاں علماء بن جائیں اللہ کرے وہ مطلب وہ گھریاں دیکھنا ہمیں نصیب ہو جائے کہ اسلامی بہنوں میں مفتیاں بنے مجھے حال ہی میں ایک میسج آیا کسی وایا وایا اسلامی بہن کے اس میں ظاہر ہم سوشل میڈیا پر دور ادھر پیغامات آتے رہتے ہیں کہ ہم, اسلام ہم جو خواتین ہیں فیمیلس ہیں وہ اس طرح کردہ فیمیل اپنے جو زنانہ مسائل ہوتے ہیں جو عورتوں کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ بیان کرنے کے لیے کس کے پاس جائیں ان کے بھی کتنے ایشوز ہوتے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی افتاہ مفتیا کرام ان کے مسائل حل کرتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا بھی ہو جائے نا کہ وہ اسلامی بہنوں میں مفتیاں بنے سبحان اور اس کی تربیت اور واقعی مفتی اسلام ہو تو اس کو ایسا سید عائشہ صدیقہ کا اللہ تعالی عنہ کا فیضان جاری ہو جائے آپ جا جا بہت بڑی مفتیہ تھیں تو اللہ کر ایسا ہو جائے خیر بات کافی آگے نکلتی چلی جا رہی ہے مکتا سنا حضرت رحمت اللہ تعالیٰ آج اناج خانوں کی جو ذمہ داری ہے ہم گے جو بو دما میں سنت رحمت اللہ تعالیٰ کی شاعری میں یہ خاص انفرادیت ہے اللہ کہ آپ اپنے شاعری میں محاوروں کا استعمال کفرت کے ساتھ فرما رہے ہیں کیا بات یعنی ہم خاک اڑائے کہ جو وہ خاک نہ پائی اللہ اللہ وہ خاک اڑانا ہے نا یہ محاورہ ہے اب کیا ابھی خاک اڑائی خاک اڑانا یہ محاورہ ہے برباد ہونا مطلب کہ ہم خاک اڑائیں یعنی کہ جو وہ خاک نہ پائے کون سی خاک مدینے کی خاک کون سی مدینے کی خاک آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہم خاک اڑائے خاک کو تم خاک نہ سمجھے یہاں پہ یہ بھی عادیت یہ ہے کہ ایک لفظ کو دو معنوں میں استعمال کرنا جیسے واہ واہ خاک پہلے کسی اور معنی میں اور دوسرے معنی میں خاک کو تم خاک نہ ہے اس خاک اس خاک میں مدفون شہ بت کیا بات تو یہ اعلیٰ حضرت امام نے سنت کی اس میں بھی انفرادیت تھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان اعلیٰ حضرت مالا مالمائے اعلیٰ حضرت جاری رہے گا فیضان رہے گا تو ہم مقتیا یاد کر کے رکھیں چند منٹوں کے بعد آپ کو مقدع سنانے پی چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ سگیتار محمد تالی کر رہا ہوں ماشاء اللہ نگران نے شورا قیامت مرحبا حضور یہ معلوم کرنا تھا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دو ہاتھ سے لکھا کرتے تھے تو کیا یہ درست ہے اس حوالے سے اگر کچھ مدنی فول عنایت ہوں تو کرم نوازی ہوگی بے حساب محفرت کی دعا فرما دیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ <سلام> کی کیا معلومات ہے اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے نہیں نا یوں ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سیدھے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہوں الٹے سے بھی ایک ہی آدمی دونوں سے لکھ سکے یہ مشکل کام ہوتا ہے لیکن ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے یہ کہیں کتابوں میں نہیں ہے اللہ کی عطا ہو تو کوئی یہ بھی آپ کا جو کام جو جتنا تحریری کام ہمارے سامنے ہے تو اور آپ کی جو زندگی ہے اور آپ کا لکھنے جو ڈوریشن تھا آپ کی عمر مبارک کا اس کو کیلکولیشن کیا جاتا ہے تو پھر اس کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے جتنا کام کیا کرتے تھے وہ گویا ایسا, ایسا تھا کہ آپ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے ڈبل دگنا تھا اتنی آپ کی کوئی ویریفیکیشن نہیں اب تک کوئی تصدیق نہیں ہے کہ حضرت دونوں ہاتھوں سے لکھنے پر قدرت رکھتے تھے علی الحبیب صلی اللہ مکتار سنائیے ناتن ja, ایک دو تین چار رضا جو دل کو بنا نا جلبا گا ہے یہ بھی تعلیم ہم سب کے لیے ونا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دل کی تو کیا بات ہے کیا تھی کیا نقصان ہمیں اے, اے رضا تیرے دل ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چنا بب شتا چنا شیش ہمیں اے Thank you. شفاق پڑا تو یہ تو الا حضرت رحمت اللہ تعالی کی آجی اور ان کی ہے مگر میں آپ کی خودداری کو اگر دیکھنا ہے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور مٹھائی کا ڈبا لے کر آپ نے <تصفح> فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ وغیرہ پوچھنا ہے کیا کیا معاملہ ہے وہ سکا نہیں حضور یہ آپ قبول فرما تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے آ, وہ جو ہے مٹھائی کا ڈبا گھر کے اندر اس کے بعد پھر آپ نے دریافت کیا کہ بھائی خیریت وحید کو مسئلہ وغیرہ پوچھنا کیا ہے اس نے کہا نہیں حضور یہ میں ایسے لے کر آیا پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بھائی کیا معاملہ ہے اس نے کہا حضور ایک تعویذ دے دیجیے دی دی. تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کو تعویذ بنا کر دیا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی اندر سے منگوایا اس کو مٹھائی کا ڈبہ بھی واپس کیا اور تعویذ بھی دیا اور فرمایا کہ ہمارے یہاں پر تعویذ بکا نہیں کرتے اللہ خودی کے ویسے دو معنی ہے یہ خودداری خودداری خودداری خودی کا ایک معنی جو, جو ہے یہاں شاید دے خودی, خودی ایک ہے اور ایک ہے تکبر میں یہاں مراد وہی ہے کہ تکبر اور قوت نخوت نخوت وغیرہ اپنے دل کو سے پاک کرو تو ان محبوب کے جلوے تمہارے سینے میں بسیں گے یعنی اسی نے بندے کو آجزی اختیار کرنے کا حضرت نے درس دیا ہے کہ اپنے کردار میں اپنے عمل میں آجزی اور انکساری کا معاملہ اختیار کریں اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اسلامی بھائیوں کہ مثال کے طور پر جیسے کہ اگر ہم آئیں اور ہمارے لیے سیٹ خالی نہیں ہے تو یا تیاری پوری نہیں ہے تو بڑا مطلب کہ ایک چیزیں عجیب و غریب لگتی ہیں کوئی جہاں مان نہ ملے سمان نہ ملے تھوڑا وہ اصل میں ہم ہم ہم ہمارے ساتھ تھوڑا پتہ ہے کہ ہم کیوں اس میں دل برداشتہ ہوتے ہیں جھٹکا کیوں لگتا ہے پیسہ لگتا ہے کہ اپنے ہی ذات میں ہم اپنا ہی کوئی مان یا اپنا کو رسپیکٹ کا معیار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے کہ مجھے یوں بلایا ہے یا میں یوں ہوں اور یوں یوں ہوں تو یہ یہ یہ ہے تو اب میں وہاں جا رہا ہوں تو کم از کم ایک منیمم کو اپنا ایک اسٹیٹس اپنا لیول ہم ہی نے بنا لیا ہے اور اگلا ہو سکتا ہے یہ سمجھتا کہ حضرت بڑے حقیر فقیر ٹائپ کے مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آج ان کے والے ہوں گے اس نے وہ اہتمام نہ کیا اور اس نے ایک نارمل سا انتظام کر دیا اور اپنے آپ آئے یہ کیا مطلب کہ چادر تک تو بچھائی نہیں تھے زمین کے اوپر تو اب وہ ہمیں بعدوں کا جو جھٹکا لگتا ہے نا شاید ایسا لگتا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے ذہن میں اپنا رسپیکٹ کا معیار بنایا ہوا ہے یعنی عزت چاہنے سے نہیں ملتی عزت تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا آپ کہیں کہ لوگ میری اس طرح عزت کریں یہ تو بالکل عجیب سی بات ہے کہ لوگ میری اس طرح عزت کریں اور وہ ٹھیک ہے کسی کی عزت کا کس طرح کرنا لوگوں کو ان کے درجوں میں ان کی منزلوں کے مطابق تولو جو حدیث پاک میں یہ اس طرح کے مضامین بیان کیے گئے ہیں تو لیکن اس کا ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر اپنے لیے ایک عزت اور رسپیکٹ کا جو ایک اپنا انداز ہے وہ دیکھ لیجئے کہ ہم کیا چاہتے ہیں مطلب جیسے کہ ایک صاحب منصب ہے اگر وہ کہیں جاتا ہے تو اس کے وہ کیا سوچ کے جاتا ہے کہ دعوت میں جاتا ہے اس کو کہیں سے جگہ بلایا گیا ہے اور اس کو وہ چیز نہیں ملی اس کی وہ جگہ نہیں ملی یعنی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ معیار بنا گیا ہوا ہے کم از کم بیچ میں یا مطلب کہ آجو بازو ادھر ادھر جگہ ملے گی اب مطلب دس اس کو بولے وہ تیرہ پہ آ بیٹھ گا بھائی تو وہ آلہ کے منچ پر بیٹھا مگر اپنے آپ وہ تیرویں میں شمار نہیں کرتا میرا میری جگہ کو دو چار لوگوں میں تھی جو سامے سامے بیٹھے نہ ہلے نہ جلے نہ آگے آئے نہ پیچھے آئے کچھ بھی نہیں ہوا میرے کو تیرہ میں بٹھا دیا تو دوسرا آیا اس کو پندرہ میں بٹھا دیا تو کہیں سے گنتی وہاں سے شروع ہو تو آپ وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ لے کہ یار گنتی بیچ سے نہیں گنتی ادھر سے شروع ہو رہی ہوگی میرے کو پہلے پہ ہی بٹھا دیا ہے تو ایسا ہم نے ہی اپنے طور پر بعض معیار بنائے ہے کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتے ہوں گے تو اچھا یہ راول پنڈی پنجاب سے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں آ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مدینہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے نہیں آ رہی آواز آپ <سلام علیکم> کی زیارت ہو رہی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ جی مدنی مذاکروں کی جی مدنی مذاکروں کا مدنی موسم آ رہا ہے ماہ ربی الاول آ رہا ہے جی کچھ وہاں کی تیاری کے بارے میں بتائے راول پنڈی کے حوالے سے جی الحمد للہ آج کا رسول راول پنڈی کے تو ہمیں کافی جوش جذبہ پایا جاتا ہے الحمدللہ للہ پتی پشچم اور الحمد للہ گھومے بچا رہے ہیں ہمارے نگران صاحبان گیان ناس اور محافل کا ہے نکات اور شور شور سے فتی جلو کی جلو تصویر کی تردید دلانے الحمد اور مدنی مذاکرے کی تیاری کے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا آپ نے جی الحمدللہ للہ وطن مسجد مداخلتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے اور الحمد للہ کافی سارے مسجد قابل تیار جا رہے ہیں کہ پاپا کی حضور حدود ہوں اور وہیں پہ بارہ دن کا مسجد وہیں پر رہ کر رہے ہیں اچھا ماشاء اللہ عالم مدی مک مدینہ میں بھی آنے کا ارادہ ہے آپ اسلام بھائیوں کا کچھ تعداد وغیرہ کا اندازہ ہے الحمدللہ تیس نومبر سے انشاءاللہ یہاں سے یہاں سے روانہ ہوں گے مدینہ کے لیے ان شاء اللہ تعداد پردہ رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کا جزاکر تا فرمائے ماشاء اللہ دھوم دھام سے جشن برادری کی خوشیاں منانی ہے ماشاء اللہ آپ کو تمام پنڈی میں موجود راوت پنڈی اور اسلام آباد میں موجود عشقہ رسول کو ارس اعلی حضرت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں سلو الحبیب صلو صل اللہ اللہ ہوتا چلے مختصن رضا سمت رضا سمت سگے کرکا ہے سکے ہے یہ گوشت پاک رحمتہ اللہ تعالی کی منقبت کا مکتا ہے کیا حبیب صلی اللہ علام محمد, اللہ محمد, اللہ محمد بے... الحمد للہ ہمارے مدری مکالمے کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا موضوع اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انفرادیت ہے ایک بہت پیارے انفرادیت اعلیٰ حضرت کی بیان کرتا ہوں چار دفعہ بیان ہوئی بھی ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جیسے میں نرس کی اعلیٰ حضرت کی انفرادیت کو اعلیٰ حضرت کی قلم سے بیان کرنے کی میری نیت ہے وہ انفرادیت اعلیٰ حضرت کا حسد سے پاک ہونا یہ خود اعلی حضرت امام علیہ سنت رشمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اب انکساری اور عاجزی کے جو لفظ ہیں ان کے ساتھ ہی بیان کروں گا کافی مزام ایک پورا مضمون چل رہا ہے خود فرماتے کہ فقیر میں لاکھوں عیب ہیں یہ انکساری اور عاجزی کے الفاظ ہیں فقیر میں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا اللہ ہے اللہ یہ انفرادیت حضرت امام کی اور پاک رکھا ہے پھر فرماتے ہیں اپنے سے جسے زیادہ پایا یعنی جو پایا کہ اس کا مقام زیادہ ہے اگر دنیا کے مالو منال میں زیادہ ہے قلب اپنے اندر سے ہی حقیر جانا پھر حسد کیا حقارت پر کتنی جاری ہے یعنی آج یہ حسد سے کرے گا یار اچھا جانے گا اب کوئی مطلب کہ کوئی ایسے ہی کام میں مشہور ہو جائے جس کام کو میں ہی پسند نہیں کرتا ہوں میرے نزدیک اس چیز کی کوئی اوقات نہیں اس چیز کی کوئی مطلب پوزیشن ہی نہیں ہے اگر وہ اس میں مشہور بھی ہو جائے تو میں تو خود اس کام کو حقیر جانتا ہوں اگر وہ حقیر میرے نزدیک جو کام جو چیز حقیر ہے اگر وہ حقیر میں اگر شوہرت پاتا ہے تو مجھے اسے اصد کیسی کہ میں اس کام میں شہرت پانے کا تمنا ہی نہیں رہوں سبحان اللہ مجھے تمنا ہی نہیں ہے تو اگر کوئی مال و دولت میں کوئی مثال کے دوبر زیادہ ہے تو آلہ فرماتے قلب نے اندر سے ہی اسے اخیر جانا یعنی اس کے مال و دولت کے حوالے سے کہ یہ کوئی ایسے قابل ذکر چیز نہیں ہے جو اس کو مطلب مال ملا اور اپنے اس کو بولے کہ یار یہ کوئی بہت ایک اہم چیز اس کو مل گئی ہے حسد بتا کہ مجھے یہ مل جائے ہو کر رہا مجھے تمنا ہی نہیں مطلب ہے تمنا ہی ہے نہیں ہے مال کی تو وہ خود آراض نے لکھا ہے نا میں گدا ہوں اپنے قریب کا سکھا ل اپنے کریم کا میرا دین دلی نہیں میں ہوں اپنے کریم کا تو یہ تو محل ہاں اب وہ ایک اخیر کو ایک چیز میرے نزدیک کوئی قابل ذکر ہے ہی نہیں کیا تو اسے اس کے معاملے میں حسد کیسا نمبر ایک پھر دوسرا فرمایا کہ اور اگر دینی شرف اب دین کا معاملہ ہے وہ تو دنیاوی دولت کا ذکر کیا اعلیتی معاملے سن رہے نے دینی شرف اور افضال میں زیادہ ہے اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا سبحان اللہ یہ ہے دنیا والو پہچانو میرے رضا کو اللہ کتنی خوبصورت بات کی ہے ایسی کوئی بات کرتا ہے یا. یار بھائی لکھ کر دیتے ہیں یار اچھا خالی یہ نہیں کہ جملہ لکھ کر دیا آل کی پوری بات سنی ہے فرماتے ہیں کہ اگر دینی شرف افضال میں زیادہ آئے تو اس کی دست بوسی و قدم بوسی کو اپنا فخر جانا اللہ پھر حسد کیا اپنے معذم میں بابارکت پر اللہ آئے آئے جس, کی جس, سے جس, کی جس کو میں خود ہی جس کی تعظیم جس کی محبت جس کی عظمت میرے دل میں ہو تو کیا اس سے بھی کوئی حسد کرتا ہے کیا, کیا بات کیا بات بات تو دونوں طرف حسد کا کوئی یہاں جگہ بنتی نہیں ہے فرمایا کہ اپنے میں سے اپنے میں جس سے حمایت دین پر دیکھا اس کی نشر و فضائل و خلق کو اس کی طرح مائل کرنے میں تحریر تقریر سائی رہا اللہ نے یعنی دیکھا اللہ کہ وہ مطلب ہے ایسا کہ اس کی حمایت دین میں اس, کی ت... اس کے لیے لوگوں کا رجوع ہو تو آپ ہاں فرماتے کہ اس... اس کے نشر فضائل یعنی اس کے جو فضیلت میں ہوں میں نے اس کو عام کیا اس کی فضیلت بیان کی اور ہر کو اس کی طرح مائل کیا لوگوں کو اس کی طرف میں نے بھیجا है है है کہ اس سے جا کر رجوع کیا جائے اس سے جا کر رابطہ کیا جائے اور تحریرن اور تقریر سائی رہا یعنی اس کے لیے میں نے لکھ کر بھی کوشش کی اور کلام کے تقریروں میں بھی میں نے اس کے لیے بیان کیا اس کے لیے عمدہ القا وضا کر کے شائع کیے اللہ یعنی ایسو کے لیے میں نے القا وضاح کیے اس کے لیے اور اس کو شائع کیا جس پر میری کتاب المعتمد المستند وغیرہ شاہد ہے کیا بات ہے بڑی اور پیاری بات خود بلام آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی حسد شوہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے یہاں بہت خوبصورت مدنی پھول ہے بھائی شوہرت طلبی سے مجھے آپ سے زیادہ مشہور ہونا راہ مشہور ہوئے چلے جا رہے ہو یا آپ کا کوئی ہم سر ہوگا کوئی ایسا ناطخان ہوگا یا کوئی ایسا مقرر ہوگا یا کوئی ایسا واس کرنے والا ہوگا یا کوئی ایسا علم نکات بیان کرنے ہی. ہم پہلے ہم پریند بھی تو گھومے نا خالی باہر ہی باہر گھومتے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا ٹھیک ہے تو یوں جیسے ہمارے ڈائریکٹر ہوتے ہیں یار اس کا نام زیادہ ہو رہا ہے تو یوں تو یہ کیمرہ میں تو یار اس کی وہ زیادہ ہے تو یوں یا تو آیا ہے تو سب سے اہم ہے میں. اب میں مجھے اسے وہ لگ رہا ہے تو یہ آپس آپس میں ہم جو اندر اندر جو مدنی چینل کے اندر جو گھوم رہے ہوتے ہیں چاہے بیان کے نام پر ہو سلسلوں کے نام پر ہو اب مجھے سلسلہ کرنا ہے یار یہ اس یا کے بعد پاس ذوقے ناتے اب یار یہی لگا ہوا ہے یہی لگا ہوا ہے یہی لگا ہوا ہے تو یہ یا تو یار میرے سلسلے تھے یہ آ گیا یار کہاں سے آ گیا یار ان کا ہر طرح سے فیڈ بیک میں آ رہا ہے اشفاق بھائی اشفاق بھائی آپ ہی آپ آپ ہی آپ اشفاق ہم کو کھل کر اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے مجھے میرے بارے میں آپ کو آپ کے بارے میں حسد لے کر خبر میں چلے گئے مر جائیں گے اللہ ہمیں حسد سے بچا کر حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتی ہے اسلامی کا اللہ تعالی ہمیں بس سچا رکھے اور دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور ہمیں اس کے فیضان سے اللہ تعالی مالا مال آمین آمین اور ہمیں مخلص کرے یعنی ہم سب غور کریں اسی طرح ڈاکٹر ڈاکٹر پر غور کرے تو طبی طبی پر غور کرے ڈاکٹر ڈاکٹر, ڈاکٹر وکیل وکیل پر غور اچھا یہاں پر ایک بہت خوبصورت بات میں عرض کروں مال مدینت کی جو کتاب ہے حسد اس میں بڑی پیاری بات ہے کس کو کس سے حسد ہوتی ہے وہ پورا ایک چیپٹر ہے پورا ایک باب ہے مجھے تو بہت پسند آیا میں اس کو یوں سمجھاؤں ایک ڈاکٹر کا کلینک ہے اور ایک طرف ساتھ اس کے وکیل کا آفس ہے ایک ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ فلا بن فلاں ہائی کورٹ اور ایک ڈاکٹر صاحب ہے فلاں بن فلاں ایمبیبی ایس این سو این سو اب اگر وکیل کے پاس رش لگائے ڈاکٹر کو اس کے رس کا سک نہیں ہوگا یا ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ زیادہ ہے تو وکیل کا نہیں ہوگا یار یعنی اس کا اگر پیشنٹ ٹوٹ جائے تو وکیل کے پاس رس تھوڑی ہوگا مگر دونوں اگر کلینک ہیں تو اب اس کے پاس رش ہوگا تو یہ اب دو چشمے دکان ساتھ ہیں یہ ہموما چشموں کی دکانیں بھی زیادہ ہوتی ہیں بالکل تو اب وہ بولے یار اس کے پاس جا رہا ہے کھان ساتھ ہے جنرل اسٹور کی دکان ساتھ ہے اب جنرل سٹور کی دکان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یو سمجھو آپ کہ وہ میکینک کی دکان ہے یا ہارڈ ویئر کی دکان ہے اب ہارڈ ویئر کی دکان پر رس لگ رہا ہے تو ہارڈ ویئر والے سے عموماً جنرل سٹور والے کو نہیں ہوگی کہ اس کے پاس ایک مطلب کو کیل نہ تھوڑی تھوڑی کوئی کہ میرے تو کیل نہیں لیتا تھا تو لگے کہ بولے اس کیڑ تھوڑی بکتی تھی تو میں جنرل سٹور میں بھی یہ رکھوں تو یہ کہ اس کا چانس کم ہے یا وہ دیکھے گا یار ڈنرسٹور والے کے پاس یہ دودھ کے ڈبے نے شربت کے بہت زیادہ بکتے تو وہ ہارڈ ویئر والا بولے گا کہ یار میں تھوڑی کیل اور اس کے ساتھ اب یار یہ دودھ کے ڈبے نے شربت بھی رکھو اس کی لائن ہی نہیں ہے تو عموماً یا حسد کی گنجائش بنتی نہیں ہے نا اس سے یہ مال ٹوٹ جائے نہ یہ تو یہ عموماً جو حسد ہوتا ہے نا یہ سیم پروفیشن پر ہوتا ہے یہ جو بات جو سمجھائی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے مین حسد جہاں حملہ اگر صحیح معنوں میں یوں تو کبھی بھی کسی سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھ کے حسد ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن جو اس کی مین جو جڑ ہے جو ہمیں اس کتاب کے مطالعے سے جو مجھے جو موتی عقل میں جو نتیجہ نکلتا ہے کہ حسد کا زیادہ تعلق پروفیشن سے ہے کہ سیم پروفیشن پر حسد زیادہ ہونے کا یا وہ ملتی جلتی جو چیزیں ہوتی ہیں نا زیادہ ہونے کا تو ہم چاہے مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا دنیاوی طبقے سے تعلق رکھتے ہو جس طبقے تعلق رکھتے ہوں اپنے آپ کو چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حسد سے محفوظ رکھنا رکھنا ہم چیک کریں کہ میں حسد میں مبتلا تا نہیں ہوں اور اللہ سے ہم حسد سے بچنے سے دعا کریں کہ حسد دی کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے حسد حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور حسد کرنے والا گویا کہ اللہ تعلی کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو یہ دیا مجھے کیوں نہ دیا اور وہ زوال نعمت کی تمنا کرتا اگلے کے لیے کہ اسے نعمت چھین کر مجھے مل جائے تو یوں مطلب کہ حسد انتہائی تباہ نے اور اعلی حضد امام علیہ سنت نے اس حسد کا مین انٹرنس بتایا حسد جیسی بھیانک وادی میں داخل ہونے کا مین انٹرنس اعلی حضد امام علیہ سنت نے بتایا وہ ہے شہرت طلبی <تصفح> یہ اتنی خطرناک آمیر سنت کے ایک مدنی پھول کے مطابق ریا کاری کا مین انٹرسٹ بھی شہرت علبی ہے حب جاہ یہ شہرت طلبی نا یہ ہم میڈیا پر جو آتے ہیں یا کیمروں کے سامنے جو بیٹھتے ہیں یا جن کی تعریف کی جاتی ہے جن کے لیے منچ لگتے ہیں جن پر مطلب کہ جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں نا ان کا شوہرت طلبی سے خود کو بچانا یہ جس کو اللہ چاہے بچ جائے کہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ صدیقین جو اولیاء کرام کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اللہ صدیکین جس مضمون صفت سے بری صفت سے، سب سے آخر میں فارغ ہوتے ہیں نا وہ شہرت علبی خب سدی کی ہم اپنے توبہ خود کو مناتے گے مجھے نہیں ہے لیکن اگر کو ولی کامیر ہمارا پوسٹ مارٹم کرے نا جو واقعی صاحب نظر ہے تو وہ ہم کو ایسا چاروں کھانے چت کر کے پھینکے گا اپنے بولیں گے کہ یار صحیح. اپنے کسی میں ہے ہی نہیں تو اعلیٰ امام عل فرما دے حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے اور میرے رب کریم کے وجہ کریم کے لیے حمد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی اللہ حبر. کیا حسد سے بھی بچنا ہے اور شہرت طلبی سے بچنا ہے یہ اعلیٰ حضد با قلم میں خود اپنے متعلق لکھ رہے ہیں اور اعلی حضرت امام علیہ سنت کی ان اداؤں پر اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں اور اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرما دے مدنند. اور مدنند. سے باتوں کو اگر جوڑے تو, جو تو, مطلب تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی اس قسم اولیاء سے تھے جو صدیقین کی قسم ہے تمام بزالی کی اس بات کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے صدیقین اولیا میں سے رکھا تھا تو ایسے کئی ہمیں نظارے ملتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی سے جب کوئی عالم دین ملتے تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ ان کی ایسی عزت افزائی کرتے لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ خود امام ہے وقت آئے کے آئے لیکن آئے آئے ان عالم دین کے لیے ایسا ناز و انداز اور پھر ان کی توازو پھر ان کو مہمان خانے میں ٹھہرانا کئی کئی دن کے لیے اصرار کرنا اور ان کو مطلب بہت سارے علوم و فنون سکھا دینا پھر ان کے نام کو لکھ رہے ہیں تو نام کے ساتھ جیسے خود ہی فرمایا کہ القاب وضع کرتا ہوں تاکہ امت کے دل میں ان کی عزت بیٹھے علماء کی اور عظمت اجاگر ہو یہ اعلیٰ رحمتہ اللہ میں بڑا نپا تولا انداز ہے آن؟ آ, جہاں دیدہ ہیں اور یہ بھی ہمارا جا شخصیت ہیں no مگر جس کے بارے میں ان کو یقین ہو جاتا ہے نا تو رول کو بھی دیتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کا رجوع بھی کرواتے ہیں یہ سبحان میں جانتا ہوں الحمد رب العالم اللہ میر سنت کے فیضان کا بھی ہمیں صدقہ تھا ماشاء اٹلی کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحو بھائی کیا حال ہے آپ کے ماشاء ماشاءاللہ اٹلی میں اللہ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسٹ ولادت کا جو مہینہ آ رہا ہے ماہ ربی نور شریف اس کی دھوم دھام ہو جیارہ ان شاء کی ترکیب ہے اٹلی میں مخصوص شہر چوبیسا نواں میں کی یہ ہے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ سامیاں فرمائے آگے بڑھتے جائیں آسانیاں آسانیاں یار سبحان اللہ اگر آج کے دور میں بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں آسانیاں نہیں ہے تو جتنی آسانیاں آج کے دور میں ہے نا اب بھائی دنیا بھر کے مبلغین کے لیے مدنی التجا کر رہا ہوں جتنی آسانیاں علم دین سیکھنے اور نیکی کی دعوت دینے میں آج کے دور میں ہے شاید اس سے پہلے نہ تھی ماشاءاللہ بارہ مدنی مذاکروں کی کیا تیاری ہے بارہ مدنی سنچیب ہے دعوت مرکز اور اس کے علاوہ مختلف مقامات سے اکٹھا کیا جا رہا ہے یہ بارہ مزاقی بابل مدینہ بابل مدینہ آ رہے ہیں اٹلی والوں ان شاء اللہ سے بھی کئی سلائی بھائیوں کی ٹکٹیں ہو چکی ہیں کئیوں کی ہو رہی ہیں ہمیں فکر نہیں پوچھے منظور بھائی کو میرا سلام ارتھ کیجئے گا اور مطلب ماشاء اور بھی جو دیگر اسلامی بھائی ہیں ان سب کو سلام سلامت کیجیے برشیا میں شاید مغری چینل کے ناظرین نے دیکھا ہوگا جب میری اٹلی حاضری ہوئی تھی تو برشیا میں انہوں نے اجتماع کیا تھا اسٹیڈیم میں اور واقعی ایک زبردست اور بہت پیارا اجتماع انہوں نے اس کا انعقاد کیا تھا مکتا سنائیے کیوں رضا سونی ہے کس کو سنا رہے ہو یار اس کا پہلا شعر سنتے نا تو بالکل کتنا بکل... مختلف ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے اور دن میں یہ سرا اجڑ ہے اجر ہے ارے وہ چھاؤں چھانے والے یہ پورا کلام پھر آخر میں آ کر دونوں طرح کے فلیور رنگ الگ الگ راہ پور خارے میں بھی ہے نا ہو ہے پوری ہو فرو چپار ہے چپ ہے غفار ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ نگرانی کی آمد کے بعد مدنی چینل پر رونق مزید بڑھ جایا کرتی ہیں الحمدللہ اس وقت بہت زیادہ مدنی مکالمہ جاری ہیں نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے کبھی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی بارگاہ میں مدارشریف پر حاضری دی ہے جواب آپ عنایت کیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں ابھی تک مجھے شاید نصیب نہیں ہوئی ان شاء اللہ جب آل آزاد بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گا کال چلائی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اور اللہ وبرکاتہ محمد عابد اتاری کچھ شریف ضلع باہورپور سے ارک کر رہا ہوں حضور آپ تینوں شخصیات حاجی میران اتاری یوسف بھائی محسن بھائی آپ سے یہ گزارش ہے کہ عالی حضرت علی رحمہ کا کون سا کلام فنی اعتبار سے شاعری کے اعتبار سے آپ کو ایسا اچھا لگتا ہو کہ جب اس کو سنیں سمجھیں تو دل باغ باغ ہو جائے اور عقلیں دنگ رہ جائیں کوئی ایسے کلام جو آپ کے نزدیک ہوں برائے کرم بتا دیجیے واہ بتائیے صرف آلہ حضرت کا ہر کلام ہی ماشاء اللہ جو ہے وہ عقلوں کو دنگ کر دینے والا ہی ہے کشیدہ میراجیا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن لگتا ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو بہت زیادہ مجھے جو ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے فنون کے اعتبار سے مانیت کے اعتبار سے بہت ہی جامع اور بہت ہی سارے بہت, بہت, بہت سارے فنون کا جامع وہ وہ کشیدہ ہے کشیدہ میراجیا اشفاق بھائی آپ بھی بتا دیں آپ تینوں سے پوچھا ہے نا ابھی اس پر تو آپ تھوڑی ادھر سیٹ پر ہم آ جے رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالی کے کسی ایک کلام کو یوں کہنا بہت مشکل ہے کہ سب سے زیادہ اس کے بھی ایک اے اے کے حیرت ہے. کرنے والا ہوتا, ہوتا عالی حضرت, حضرت کا ہے. ایک کلام ہے جو عز الشفت کہلاتا ہے جس میں اوپر کا ہونٹ نیچے سے نہیں ملتا پورے کلام میں آپ نے اسی طرح کے ورڈ یوز کیے ہیں اوپر ہونٹ یوں ہی رہیں گے اور یہ مل نہیں پائیں گے پورا کلام ختم ہو جائے گا تو, شید تو شید وہ کلام بہت حیرت اس کا میں مقتد مقتد شیر, شیر وہ شعر ہے اس کا پہلا شعر ہے سید کون سلطان جہاں ذل یزداں شاہدیں ار شاستاں کل سے اولا کل سے الا کل کی جان کل کے والی کچھ بھول رہا ہوں بہت عرصہ ہوا پڑھائے ہے مگر یہ بڑا پیارا زبردست کرام ہے پھر آخر میں انہیں کہتے ہیں جس طرح ہونٹ اس غزل سے دور ہیں دل سے یوں ہی دور ہو ہر زنوزاں یہ التجا ہے یا رسول اللہ جس طرح ہونٹ نہیں مل رہے اسی طرح میرے دل سے بھی دنیا بھی گمان اور سب, yani, سب پتا چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کلام کا لکھا ہے بلا وہ قدر ہے ایسا الفاظ آ جاتے ہیں کہ جس میں ہونٹ نہیں ملتے مگر مقطع میں اعلیٰ حضرت بتا رہے کہ یہ ایک سینس ہے شاعری کی کہ حز و لکھنا لیکن اعلی حضرت اور اس کے علاوہ چند ایک کوئی ایسا ملتا ہے جس نے لکھا ہو لیکن ناتیہ انداز میں تو صرف اعلیٰ حضرت نے لکھا کیا آواز کیا آواز اب آپ بھی آپ بھی رش چند یہ جو میرے تو یہ سوال سنتے ہی پہلے تو یہی آیا تھا نظیروں جو سنت ملما یعنی تلمی کی ہے نا اب اتنی مشکل نہیں آتی ہم لوگوں کو چلو آپ لوگ تو علم ہونا ایک شہر میں چار زبانیں اس میں تو چار ہیں ویسے ایک سے زائد زبانیں لانا یہ کہلاتا ہے سنت تلمی مگر اعلیٰ آدھا چار زبانیں لے کر آئے اور پھر اس کے نو اشار لکھے ہیں اس کے علاوہ بھی اعلیٰ حضرت کے تقریباً پینتیس اشار ہیں جس میں اعلیٰ حضرت نے ایک سے زیادہ زبانوں کا استعمال فرمایا اور علماء نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اردو شعرا کے دیوان اس طرح کی صنعت سے خالی ہیں مگر اعلیٰ حضرت کی دیوان ہدایت کے بخشش میں اس طرح کے اشار بہت سارے ہیں اور یہ چار زبانوں میں جو کلام ہے آپ نے حفظ مراتب کا بھی رکھا ہے پہلے عربی میں ہے چار جو جملے ہیں تو ایک پہلا عربی میں ہے کیونکہ عربی سب سے افضل زبان پھر فارسی میں ہے پھر ہندی میں پھر اردو میں کیا بات یہ بھی جو بیلنس ہے ہر شعر میں یہی ملے گا آپ کو تاج تو چب اور جو حضرت کا ہے ایک تو یہ ہوا پھر ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے بات کی سیدہ میرا جہاں یہ اللہ واللہ عالم یہ اعلیٰ حضرت کی کیا کوئی کرامت بولو کیا بولو <coughs> بہت مختصر, کہ وقت, مختصر سے وقت میں اور جس انداز جو <سؤال> خوبصورتی کے ساتھ اور جو اس میں بالخصوص جو علم منطق کا جو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا, کیا عمد عمد یہ عمد عمد مطلب عقل دنگ رہ جائیں کیا بات کوئی کیا گوم ہے جیسی ہیں روح قدوس دنا کے جیسی ہیں رو روح قد قد قد سے پوچھیے تم نے بھی خود سنا کے یوں یہ دوسرے کلام یہ دوسرا کلام ہے اس میں وہ علم حیت علم تکثیر وغیرہ کا بھی کافی ذکر ہے وہ جو ہے محیط تو مرکز میں فرق مشکل محیط مرکز میں فرق مشکل خطوط آپ کے سامنے بولتے ہیں تو پھر وہ الفاظ ادھر ہو جاتے ہیں میں نے کیا میرے سنت نے ماشاء اللہ کا سیدھا میرے جو ہے نا مکان امکان کے جھوٹے کیا ہے کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیر میں ہو مخرید کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کہاں سے آئے کدھر گئے تھے اور شش جہت کا اس میں جو ذکر ہے تو یہ بڑے مطلب کہ علم فنون سے مالا مال یعنی کہ یہ سے شہرا کے عقلے دنگا رہ جائیں بڑے بڑے علما مفتیان کرام کی اقلے بھی ان کلامے کو پڑھ کر ہے نا وہ دنگ رہ جائیں کہ علوم کا کیسا دریا بہ رہا ہوتا ہے اور قلم کی روانی کا میں تصور کرتا ہوں مختصر یہ قلم کی روانی چلی ہوگی اور جو خیالات اور تصورات جو آ رہے ہوں گے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے لکھتے چلے گئے یہ ہے پھر زمین و زماں اس میں جو اعلی حضرت کے جو اشعار میں جو لفظوں کا جو حروفوں کا جو چناؤ ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ جو نغمگی ہے نا ایک لفظ کے بعد دوسرا جو آ رہا ہے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن سدائے پہ ایسے منن جو نغمگی پائی جا رہی ہے جو لگتا ہے تو بہت آسان ہے کوئی بیان کرنے بیٹھے سمجھانے بیٹھے تو کوئی کتنے دن لگ اعلیٰ حضرت مم. کا جو کام کیا وہ اعلیٰ حضرت کے لیے تو آسان دبا باقی مشکل ہے اس کے فرماتے ہیں جو کلام آپ نے فرمایا زمین فرماتے ہیں کہ یہ جو کلام ہی عربی بحر کے اوپر لکھا گیا ہے آپ نے اس میں جو اردو کلام لکھا ہے جو عربی بحر کو اردو کے اندر آپ نے استعمال فرمایا ہے یہ بھی آپ کا ایک کمال مطلب جو انفرادیت ہے انفرادیت ہی کلام ہے جو اللہ ایک ہی کلام ہے زمین و زماں کی جو آٹھ مصر ہیں اس میں All. زمین و جمع تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چار ہو گئے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اس طرح یہ آٹھ مصروں پر یہ جو بہر ہے یہ صرف عربی میں استعمال ہوتی تھی اعلیٰ حضرت واحد پہلے شاعر ہیں جس نے اردو میں اس بحر کو استعمال اللہ حکبا اللہ اکبر یہ وہی جانے جو اس فن کے بھی ماہر ہیں ہم کو اچھا لگ رہا ہے فن بن کے ماہر نہیں ہم کو حضرت اچھے لگتے ان کا انداز ان کی ان کا لکھنا بولنا بہت اچھا لگتا ہے مزہ ہے ماشاء اللہ کال چلائیے پھر آپ کا سمجھ سمجھا شروع ہی ہو چکتا ہے ہمارے ہاتھ میں ذوقہ نہ شروع ہے سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں نہیں یار شروع میں تو آپ گفتگو کرتے ہیں نا جی کیا کرتے ہیں وہی اب سیٹ بدل رہے نہیں نہیں حضرت ایسے تو وہ پکا ہو جائے گا قبضہ ہو گیا وہ نہیں ہوتا یار وہ چلو قبضہ مل گیا بے درست ہو جائے گی آپ ہی کا سب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلام اتراکلائیے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں محمد عادل اطوی سین شور کا سلسلہ مدنی مکالمہ میں ارض کر رہا ہوں اشفاق بھائی سے ارض کرتا ہوں کہ اشفاق بھائی احمد رضا کے جو یہ سات حروفوں کی نسبت سے ان سات حروف سے کوئی اللہ حضرت کے شعر سنا دیجیے <ساس> <انتحان ساس> <انتحان ساس> نہیں تو اس کا آ... دوران کیا نا سات منٹ میں سنائی ہے یہ سنا دیں گے سات شعر ان, ان کے پاس بہت ٹائم ہے بس آپ ٹیلی فون کریں سائل محترم آپ مزید چینل پر رہیے ان انشاءاللہ اللہ اشفاق بھائی سات شعروں کی نیت سات شعر سنا دیں گے ابھی ایک ساتھ الزت کئی اشار کہہ رہے نا جی ہاں الف ہام دال دی اور را زاد اور الف جی تو ہم بھی ساتھ ہی ہیں کتنے ہم پانچ ہیں ایک ایک ہو جائے تو کنیا والوں کو لے لے پہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنیا سے اسلامی بھائیوں کی آمد مرحبا, شاید مرحبا شاید آپ کو اس سے الازد مبارک ہو جزاک اللہ آمین آپ کو بھی بہت بہت زیادہ مبارک ہو ماشاءاللہ یہ جی صبح آپ کے جیسے آواز تھی ماشاء کچھ باروی شریف کی تیاری کے حوالے سے جیسا حاجی صاحب کون الحمد للہ جیسا کر ربی ال شریف کے حوالے سے الحمد للہ مقامات پر انشاء اللہ نیت ہے آہ پوری آہ ممباسے میں میلاد کا انشاء اللہ پروگرام رکھنا ہے میں بارہ مقامات پر پورے ممباسے میں تقریباً بارہ اور ان شاء میں بھی ان شاء مقامات پر ان شاء اللہ میں فل ملاد ہوگی اور تقریباً چھبیس جلوس سے پاک ان شاء اللہ نکلیں گے پوری کینیا میں ان شاء اللہ شریف میں نہیں تو ابھی تک آپ کیا کینیا میں ممباسا اور نیروبی میں ہی ہے اور شہروں میں نہیں ہے ابھی آپ لوگ بہت برسوں پہلے رہے آپ لوگ ممباس نہرو بھی تک تو تھے نہیں حساب ممباس میں پورے کینیا اوکے چلو نہرو کے ساتھ ملا کے نکرو ہے ایلڈوریٹ ہے انشاءاللہ شاء اللہ کرسومو ہے اور ساؤتھ کوسٹ ہے نارتھ کوسٹ ہے ملینڈی ہے لامو ہے وہاں تک انشاءاللہ ہمیں ہر تقریباً بارہ ٹویلو شہروں میں انشاءاللہ شاء انشاءاللہ ملا کہ انشاء اللہ پروگرام کی ترقی بنی ہے ان شاء اللہ ماشاء اللہ آشی کے ملا کہاں نہیں ہمیں آشی کے ملا دنیا بھر کے تمام دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے مدر التیجہ ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اجتماعی میلاد کا انعقاد کریں اور اس میں یہ ہوگا کہ کفرت کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ وہ وہ آشقان رسول ملیں گے شاید جن کی آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہوں گی اور وہ آپ کو ملیں گے کہ اچھا یہ آقا کا جشن ولادت منانے والے اسلامی بھائی ہیں پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر مدنی قافلے مدنی انعامات وفتا وار و خوب ان شاء اللہ مدنی کاموں کی دھوم ہوگی ماشاء اللہ خوب خوب مدنی پرچم بھی کینیا کے مختلف علاقوں میں شہروں میں عام کیجیے چراغاں ہو سکے تو تمام ہی عاشقہ نے رسول کے یہاں چراغاں کی ترکیب ہو تو کیا ہے مدینے کی چراغاں نظر تو آ رہا ہے اچھا یہ گریس پہنچ گئے ہم لوگ واہ دیکھیں یار کہاں, کہاں کہاں یہ بھی, ہم لوگ کینیا میں تھے کہاں گریس پہنچ گئے آپ گریس یعنی یونان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ کیسے آپ الحمدللہ الحمد للہ علی كل حال آپ تو ابھی ترکی میں ہمارے ساتھ جی الحمدللہ ترکی اور یورپ کے بعض ممالک میں آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ابھی گریس سے جو ہے آپ کی بنگاہ میں حاضر ہیں ہماری طرف سے آپ کو جو منچ اسلامی بھائی تشریف فرمائے مدنی چینل کے جو اشقان رسول ہیں سب کو سے اعلیٰ حضرت بہت زیادہ مبارک خیر مبارک آپ کو ایک مبارک خیر مبارک جی الحمد یہاں پر جی دھوم دام سے تیاریاں جاری ہیں اور آشقان میلاد الحمد للہ وجل اپنے گھروں کو اپنی مساجد کو دفاتر کو سجا رہے ہیں چراغاں کر رہے ہیں اور الحمد مدنی پرچم بھی لگا رہے آکاش کے اللہ ز وجل ہمارے جس طرح ہم دنیاوی حساب سے یا ظاہری طور پر چراغاں کر رہے ہیں روشنی کر رہے ہیں ہمارے باطن کو بھی روشن فرما دی. آمین آمین یہ دعا فرما دیجیے دی. اور الحمدللہ مدنی مذاکروں کا بھی جو ہے جب سلسلہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی اسلامی بھائیوں کی نیت ہے اور بالخصوص باقاع کی بارگاہ میں حاضری کی بھی جو ہے انشاءاللہ شاء اللہ زو جلد ترتیب بنے گی اور بالخصوص یہاں کی یونانی مقامی اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ باپا کی بارگاہ میں جو ہے حاضری کا شرفا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ سلو الحبیب بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ ما کیا بات کال چلائیے السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے سورا اور مدلی اسلامی بھائی حاضرین و ناظرین کو فیجا نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علی بہت بہت مبارک ہو بنگلہ دیش میں بھی کئی شہروں میں ار سے اعلیٰ حضرت بڑے جوک شوق سے منایا جا رہا ہے مدری چینل نے تو گھر گھر میں جا کر کے بارہ چاند لگا دیے اسلامی بھائی تو اجتماع میں جا کر سنتے ہیں لیکن گھر میں اسلائی بہنیں محروم تھی آج آشی کی اعلیٰ حضرت امیر علیہ سنت دامد برقاتم الیا کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں سنیت کو آج دم کا بج ہے الحمد للہ خیجان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا خیجان مدری چینل جاری آجید رہے گا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ارے مرکز الاعلیات. پاکستان میں واپس آ گئے ہم لوگ ماشاءاللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واقعی لگتا ہے ایک تو قریب آ گئے صاحب کیا جی آپ کو, کو, کو مبارک ہو مبارک صاحب آپ کو بھی مبارک بھائی صاحب عاجی صاحب کون آپ کے یہاں تو کے صاحب ہوتے ہیں محمد اقبال اطاری افسر مرتزیہ لاہور سے جی کیا تیاری ہو رہی ہے حضور آقا کے جشنِ بلادت کا مہینہ آنے والا ہے جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشنِ بلادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آوت سرکار کی آوت کی آمد کی آمدار کی آوت مرحبا ہا ما شاء اللہ اسلامی بھائیوں بھی کافی ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں جمع ہو چکے ہیں مک مکی اسٹوڈیو نا مدینی مدینہ مدینہ اسٹوڈیو میں جمع ہو گئے ہیں ما شاء اللہ تھوڑی دیر میں ہم تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے نا آپ کے جو لیے جگہ خالی ہوگی ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جگہ ہو ہی جائے گی سلو ابھی جی مرکز اللیا لاہور شریف مرکز الولیا شریف ہم پہنچے تھے ساتھ ہیں جی گئے صاحب صاحب ایسا نہیں کریں بھائی صاحب گئے صاحب ارے عمران اتاری نام ہے میرا بھائی لڑے نام عمران بھائی جی کیا تیاری ہو رہی ہے میرے پیارے میٹھے میرے اسلامی بھائی الحمد للہ مرکوز لاہور سے مدنی مذاکروں لائن ڈسکنیکٹ ہوگی کال چلائیے اللہ حاض رحمت اللہ علیہ میں جو اپنے مریضوں کو نصیحت کی تھی کہ جب مجھے لط میں اتارو تو میری قبر اتنی کھودنا کہ میں کھڑا ہو کے سرکار کی سلام ارد کر سکوں آج سنا دیجیے شکریہ اشفاق بھائی آپ سنائیے یہ وسیعت کی طرف ان کا اشارہ ہے جو حضرت رحمت اللہ تعالی نے وسیع فرمائی بہت تفصیل ہے اس میں کہ میری کس طرح سے تقسیم ہو سنت کے مطابق کوئی بھی کام جو ہو وہ سنت کے مطابق ہو خلاف سنت کام نہ ہونے پائے کس طریقے سے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے ان کی مدد کی جائے انہیں عزت و احترام سے بٹھایا جائے پھر کیا کیا کلام پڑے جائے میرے جنازے جب چل رہا ہو کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑ درود اس طرح قبرستان لے جایا جائے, جائے پھر قبر جو ہے وہ کس طرح کھودی جائے سنت کے مطابق لحد کھو دی جائے اس کے لیے آپ نے پوری وسیعت فرمائی تھی اور پھر اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ اتنی قبر گہری ہو کہ جیسے ایک شخص کھڑا ہو سکتا ہو تو اس کی وجہ بھی پھر آپ نے بیان فرمائی کہ جب پیارے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو تو میں کھڑے ہو کر جرود پاک پڑھ تو سلام پڑھ سکوں یہ اسی کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک عاشق کا کہ محبت کی باتیں گے حضرت کے اشک کو محبت کا صدقہ نصیب فرما میٹھے اسلام بھائیو الحمدللہ للہ انکری ماہ ربی نور شریف کا چاند نظر آنے والا اور ان شاء اللہ آنے والی بدھ کو سے ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بدھ کو انشاءاللہ استقبال ماہر ربی نور شریف کے سلسلے میں مدنی مذاکرہ ہوگا مقت المدینہ نے صبح بہاراں کی تیاری کے لیے اور خوب خوب جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے اس کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں آ... فلاور اسٹک مدنی پرچم یہ بھی ہمارے لیے مطلب شای... مخت المدینہ پر دستیا دکھائیے فلاور اسٹک مدنی پرچم یہ, یہ فلاور اسٹیک ہے جی جی جی مطلب پھول والا پھول والی اسٹیک فلاور اسٹیک مدنی پرچم سبحان اللہ فلاور اسٹیک مدنی پرچم سہان اللہ چالیس روپیہ دیا اللہ تو یہ بھی لیں اور کار مدنی پرچم یہ ہمارے باپو کے ہاتھ میں جو مدنی پرچم ہے یہ کار کی جو اس کی وہ جو شیشہ ہوتا ہے اس پہ لگتا ہے باپو جی جی نیچے کلپ جی بھی ہوتا ہے اس کا جی جی اس کا جی جی کلپ جی ہے ہاں جی جی تو یہ شیشے میں جو لگ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مدنی پرچم بھی بتائے گا یعنی ایسا ہو کہ جو میری تمام آشکان رسول سے مدیل جائے جن کو جو کار والے ہیں چاہے ٹیکسی والے ہیں یا ویگن والے ہیں موٹر سائیکل والے ہیں جو بھی ہیں کیونکہ موٹر سائیکل والا بھی ہے موٹر سائیکل والا باپو ایک الگ ہاتھ میں لے لیں دو دونوں ایک ہاتھ میں کار لے لیں ایک ہاتھ میں موٹر سائیکل باپو وہ سب آپ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ موٹر سائیکل والا ہے تو یہ اور مطلب لگے کہ یہ آشی کے ملاد جا رہا ہے گھر میں دیکھو تو آشی کے میلاد کا گھر ہے موٹر سائیکل پہ دیکھو تو آشی کے میلاد کی موٹر سائیکل ہے ویگن کو دیکھو یہ آشی کے میلاد کی ویگن ہے بس کو دیکھو یاشی کے میلاد کی بس ہے یہ کار کو دیکھو تو آشی کے میلاد کی کار ہے سائیکل کو دیکھو تو آشی کے میلاد کی سائیکل ہے ہر طرف آشی کے میلاد آشی کے میلاد آشی کے میلاد بھی اس کی دعوت عام کریں آپ لگائی تو بعد ایسا نہیں ہوتا کہ جو نہیں لگائے گا وہ کے میلاد نہیں ہوتا سستیاں ہوتی ہیں میں کئی ایسے دیکھے آتے جاتے ہوئے گھر بالکل وہ پتہ ہے کہ یہ میلا شریف مناتا ہے لیکن اس کے گھر میں نہ لائٹیں لگی نہ جھنڈا لگا ہے تو نہیں بالو یہ سستیاں بھی کھیلنے یا کوئی مزاج نہیں ہوتا مدری منوں مدری منوں اپنے گھر کو آقا کی جسے ملا دیتی خوشیوں میں سجا دو بس تمام مدری من منی منیاں بس یہ پیچھے پڑ جائیں والدین کے مگر اس میں والدین کو اذیت نہیں دینی ان کو تکلیف بھی دینی ایسی اس طرح اندازی کیا کہنا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچے مگر ماشاء اللہ ہمارے ہاں یہ اتنے زیادہ مہنگے نہیں ہوتے کہ فلاور سٹک مدنی پرچم چالیس روپیہ دیا کار مدنی پرچم پینتیس روپیہ دیا موٹر سائیکل مدنی پرچم یہ بیس روپیہ دیا دیے سے مراد اس کی پرائزز ہیں اچھا پول مدنی پرچم ارے پول پہ لگانے والا یہ پول مدنی پرچم ہے اور اس کا ہدیہ ہے ایک سو ستر روپیہ اتنا بڑا مدنی پرچم ماشاءاللہ اور مدنی پرچم لڑی یہ لڑیاں ہیں پوری کھول کے لگا دی جائیں اچھا اچھا بائیس اور بتیس انچ والے مدنی پرچم یہ بائیس اور بتیس کو دکھا تو ہوا ہے آئیے کو اس کی پیمائش ہے سائز ہے بائیس پرچم یہ پچاس روپیہ دیا ہے آفیس ٹیبل مدنی پرچم یہ تو جتنی بھی آشکن ہے رسو کے دفاع تیر سب میں یہ ٹیبل پر رکھا ہونا چاہیے یہ جو ہم تو سالوں سال بھی رکھ سکتے ہیں یہ تو رہنا چاہیے یہ یہ آفس کے اندر یہ ان اس میں وہ ہبا اور یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوگی اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ابھی تو گیارہویں بھی آنے والی ہے نا اللہ تو اس میں بھی بھی آن آن آن آن آن می تو گیارہویں کا بھی ہے نا آلہ گوسف پاک گیارہویں کا رنگ بھی ہے گمبد ہے گمبد شریف گوسف پاک کا گمبد شریف اور سب سز گمبدان ان سب کے رنگوں کی ان سب کے ڈیزائن کی برکت اس پدری پرچم میں ہے تو یہ دو سو بیس روپیہ دیا ہو گیا جشن ولادت تنگا اختار رحان اللہ یہ بھی مقصد المدینہ سے پانچ پر حاصل کر رہے ہیں تذکرائے مجدد الفانی یہ بھی ماشاءاللہ اللہ المدینہ نے شائع کیا ہے یہ بھی حاصل کیجئے بارہ روپے ہدیے پر اچھا اس کے علاوہ رسالہ صبح بہاراں یہ بھی ضرور ہے اس سے خوب خوب جشن ولادت کی یہاں باہر آئیں گے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یو کے ایک شہر میں میری حاضری تھی مجھے اسلام بھائی نے ایک کسی کی کار میں بٹھایا وہ بالکل کلین شیپ تھا ابھی حال ہی میں کسی مقصد سے پروف... آ... تیزا رہتے وہ کسی کام کے مدنی کام ہو دعوت اسلامی کا کوئی کام تھا اس سے دعوت اسلامی سے بابستہ ہوئے یوں وابستہ ہوئے کہ وہ... ان کو وہ کام دیا گیا ہے مثال کے طور کمپیوٹر والے ہوتا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ کمپیوٹر والے نہیں ہیں تو مجھے ان کے ساتھ بٹھایا گیا کچھ ایسے نیکی کی دعوت کے انداز پر تو بات چیت ہوئی تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں شادی شدہ پورا آدمی ہے اور مطلب کہ اس کا بیک گراؤنڈ پاکستان سے, اے, سے بلونگ کرتا ہے کشمی سے غالباً ہے یا کہیں سے اور پیسے والا آدمی نظر آیا اس سے یہ نہیں پتاتا کہ مہینوں کے نام کیا ہیں ربیع ال ہے نہیں چاہ جشن ولادت سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کی تاریخ اس کو پتا نہیں تھا اس معاملے میں میں نے اسے چند باتیں کی بالکل بلائنڈ تھا اب باتوں باتوں میں اس کو ایسا ہوا کہ یہ جو ہم جشن بلادت خوشیاں منا ہے جو آپ جو بولتے ہو کہ یہ برتھ ڈے کے نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نبی پاک کا برتھ ڈے تو اس کے بارے میں وہ کنفیوز نظر آ رہے تھے مطلب ان کو کسی نے شاید اس معاملے میں وسوسہ الگ اس کو کوئی نالج نہیں تھی پھر بھی اس کو وسوسہ اور یہ چیز تھی کہ کسی نے مجھے یوں کہا تھا تو میں اس کو صبح باہر کا رسالے کا دیا کہ یہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ آپ کے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک بڑی تعداد ہے جس کو اس معاملے میں علم اور معلومات نہیں ہے اگر ہم صبح باہر کا رسالہ گھر گھر پہنچا آپ اس کو فیمی میں نہ رہے کہ سب کو کچھ کو پتا ہوتا ہے پتا کئیوں کو نہیں ہے اور باہر جیسے جو وسوسوں کا شکار ہوتا ہے وہ شیطان کا کام ہی وسوسے ڈالنا ہے تو وہ بہت یہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو پھر ان کو اس بات کا شاید ہو سکتا ہے رسالہ پڑھنے کے بعد کوئی یہ کہہ دے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کچھ کیا سے اور ان خوشیوں کو دوبالا کرتی ہے ہمارے مدنی مذاکرے کی مدنی سبحان اللہ, باہر سبحان اللہ اور ان شاء اللہ اشفابا اس بار ہم مدنی مذاکرے میں ہم نے مدنی مشورے کیے ہیں تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے دارالمدینہ جو ہیں ان کے مدنی مننے آ کر پانچ سات آٹھ منٹ کوئی اپنی پرفارمنس دکھائیں گے امیر کے سامنے لائیو برائے فضان مدینہ میں کیا بات ان کی بات شاید اب ہمارے ذمہ داران ابھی کچھ ان کے تربیت کا سلسلہ جاری ہوگا تو وہ دیکھنے سے میرا گمان ہے جیسا ہمارے مدی مشورہ ہوا اس حساب سے ہوا تو وہ دیکھنے سے تعلق رکھیں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ مدی چلنے کے ناظرین اشک بار ہو جائیں پرفارمنس مطلب کوئی سب اپنی ان اللہ تعالیٰ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں مدین کو وہ اپنی ان دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو انہوں نے صلاحیتیں پائی ہیں مدست المدینہ سے جو ان کو صلاحیت آئی ہے یا دارالمدینہ میں جو انہیں صلاحیتیں آئی ہیں انشاءاللہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کریں گے اور وہ اب مختلف انداز ہو رہی یہ مطلب کہ بارہویں تک الگ الگ, الگ اسی طرح بزرگوں کو جا. وہ آ کر اپنی برائے راست کچھ نہ کچھ ترکیب ان کی ہوگی پھر اس کے بعد خصوص اس اسلام کی باری آئی ہمارے جو گنگے بیرے رہے تھے وہ آ کر انشاءاللہ شاء اللہ پانچ سات منٹ تک یہ اپنی پرفارمنس دکھائیں گے مدری مذاکرے انشاءاللہ شاء اللہ امیل سنت ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ سوال جواب کریں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مدنی مذاکرے میں یہ کچھ امیل سنح سے پوچھ لیں سبحان سبحان سبحان کہ باپا آپ فرمائیے کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہو سکتا ہے سوالات تو ہو ہی رہے نا امیل سننے سے تو اسی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے مطالعے کارکردگی بہت اچھی ہے بہت اچھی کارکر ان کا مطالعہ اچھا ہے قنزول ایمان خزان الرفان کے انہوں نے پڑھا ہے افراد الجین کی جلدیں پڑھ لی ہیں ہی بار شریعت فتح و رضیہ تو سب سے زیادہ بہترین جو ہمارے جو لسٹ بنی ہے مطالعہ کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ اللہ ان کو بھی ہم کوشش کریں گے مدنی چینل پر لے کر آئیں اور اس کے علاوہ جامع المدینہ کے طلبہ کرام کے لیے ہم نے کچھ رکھا ہے کہ وہ کچھ آ کر کیونکہ ماشاءاللہ اللہ آٹھ بجے سے مدنی مذاق کرے گا جن سے اور بیانات اور پھر سوال جواب کا سرسہ شروع ہوگا اور دنیا بھر میں ماشاء اللہ ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں تو ایک چلتا رہے گا مدنی مذاکر اپنے وقت مناسب بہت زبردست ہونے والا ہے <متنس> زبردست ہے خوب سے خوب تر کی خوب خوب خوب تلاش خوب ہونے کی بہتر سے بہتر انداز میں دیکھیں ہمارے کئی مقاصد ہوتے ہیں یہ کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے اب کچھ نہ کچھ اس طرح کی چینجز لے کر آئیں کہ جو آپ کی دلچسپی میں بھی اضافہ کرے آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کرے اور دعوت اسلامی سے آپ کی محبت میں بھی اضافہ کرے یہ ہماری کوشش ہوتی ہے اسی پر ہمارے مدنی مشورے ہوا کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو مدنی مذاکروں کا انداز اور مزید مدینہ مدینہ ملے گا انشاءاللہ مدنی اللہ ہے شریعت کا پذینہ مدنی ہے شریعت کا اخلاق کا کا کا پذینہ اپنا اللہ مدنی گا تو آپ تمام نے رسول, رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ <others rotten hatten> مدنی پرچم اور چراغ کے ذریعے خوب خوب جشن ولادت کی تیاری کا اظہار کریں ماشاءاللہ چنیوٹ پنجاب سے ماشاءاللہ ہمارے اسلام کے ساتھ ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ شاہد سبحان اللہ جی آپ بتائیے کیسی تیاری چل رہی ہے ربی نور شریف کی آمد آمد ہے الحمدللہ للہ لاشقان میلاد میں یہ بھی نہیں رکھتی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ جد میلاد میں بھی اور مردنی مدفروں میں بھی گھر گھر اجتماعی میلاد ربیع نور شریف کی آمد پر بھرپور انداز سے جشن ولادت منانے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ شاء اللہ صبح بہارا بھی انشاءاللہ اس کا انشاءاللہ شاء اللہ بھرپور اہتمام کیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی خوب اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کرے گا ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور گھر گھر انشاءاللہ شاء جشن بلاجت کی خوشیاں منانے کی تحریک چلائیے اور مدنی مذاکرات دکھانے کی تحریک چلائیے مدنی قابلوں میں سفر کیجئے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا رخ کیجیے اور خوب خوب فیضان میلاد پانے کی کوشش کیجیے بہت بہت شکریہ آپ کا السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اسلامی بہنوں سے مدنی التیجہ ہے کہ آپ بھی ہر گھر میں تراگا ہو اور ہر گھر میں مدنی پرچم ہو اور ہر عاشق کے رسول کے گھر میں جشن ولادت کی تیاری کے مناظر نظر آئیں آپ اپنا حصہ اس سے ملائیے اور آپ بھی خوب خوب مدنی مذاکرے دیکھنے کی تحریک کو عام کیجئے تمام عشقان رسول سے مدنی التیجہ ہے کہ مدنی مذاکروں کی دعوت گھر گھر پہنچائیے اور جو فیضان مدینہ آ سکیں تو بارہ مدنی مذاکروں کے لیے یقوم ربیع الاول تبارہ ربیع الاول یہیں اپنا وقت گزاریں اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق تعطہ فرمائے ذوق نعت کا آج فائنل ہے اس سلسلے کا اور ہم نے کافی ان کا وقت لے لیا ہم نے کافی وقت لے لیا کہ وہ سلسلہ آپ کی طرف جائے گا اور آپ نے سوچ لیا ہوگا احمد رضا نہیں راز علیف ہو جائے اس کا جواب ہم سب مل کے دیں نا ساتھوں کے ساتھ تو میں نہیں لوں گا ایک ایک ہو جائے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بات دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی لا جائی نہ ضرور کی ایسی نہیں میں نے نیت یہ کی تھی الف سے نیت نہیں تھی میری نیت یہ تھی کہ جس سے شروع ہو رہا ہے اسی سے کروں سبحان <سلام> <ماشا> اللہ نیت میری یہ نہیں دے کہ میں الف لے لوں احمد رضا شروع ہی الف سے ہو رہا ہے جی سبحان <سلام> اللہ تو پہلے اب حا سے بھی آپ ہی سناتے نا ہاتھ سے یہ آگے بڑھتا ہاں سے ہاں سے حضرت کا شیر ہاں ہا جی ہو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ ٹھیک ہے اب کیا رہ گیا آگے میم میم, میم, میم چلے بھائی محسن بھائی مرد آبادی آسیو شاف شہ ابرار ہے تہ نیت اے مجرمو ذات خدا غفار سبحان اللہ آلہ آلہ آلہ آلہ آلہ دال محمود بھائی سے محمود بھائی دل درد سے بسمیل کی طرح شیر, سنائے کوئی شیر نہیں اعلیٰ حضرت حضرت کا شیر سنائے درد دل دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے بے کسی لوت لے لے خدا, خدا اللہ نہ کرے راہ رضا راہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جلدانے دعا کی ادائیگی مشکل ہے آپ کو یاد ہے اسی کلام کا ایک شعر ہے دل کو ان سے خدا نہ آپ سے پوچھا رہے ہیں انہوں نے ضوف مانا میرے ظالم دین ان کے رستے میں تو نہ کرے آئے کچھ عرش پر یوں آئیں کہ ساری کندیل جھل ملائیں حضورِ خورشید کیا چمکتے چراغ مو اپنا دیکھتے علیف اے رضا خود صاحبِ خرآ مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر رسول اپنا اپنا مدنی مکالمہ اس شیر پر ختم کرتا ہوں یہی کہتی ہے بلبل اللہ اللہ مکتا سنانا ہے نا مم. یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوق ہی طب رضا کی قسم اور بات ایک بات اور مکتے پر اپنا یہ سلسلہ بھی لے کر چل رہا ہوں کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نے اعلیٰ حضرت سے مالا مال فرمائے اور اب ماشاءاللہ اللہ ذوق نات کیا فائنل کیسے چلا ہے اللہ حضرت کی منقبت کے اشار اگر ہو جائیں برکت کے لیے بالکل اللہ حضرت کی منقبت پھر آگے بڑھتا الحدیث صلی اللہ علیہ وسلم نور جلوار کے گراپا رضا کا ہے تصویر سن سنیت کے چہرہ رضا کا ہے تصویر سنت کے چہرہ کا ہے وادی رضا, رضا کی کو ہے ہمال بہت علم دین, بھائی دین بھائی اگلوں اگلوں نی نی علم دین آ آ پر پڑے نے تو لکھا ہے بہت علم دین آ آ پر آ جو, جو, جو کچھ ہے اس صدی میں وہ رضا کا ہے جو کچھ ہے اس صدی میں رضا کا اس تاری پولتن میں نظر خوشگی اس تاری پل چن میں نظر خوش قریبگی سرکار ماشاء اب ذوق نات کا فائنل ہے آجی اشفاق آئیں اور آپ اپنے سلسلے کو آگے بڑھائیں مدنی چلیں کہ ناظرین مزید اس سلسلے کو دیکھیے کیا کل شہر پہلے جو کل اشار سنیں گے پہلے کل جو ہوا تھا وہ بھی دیکھیں گے کچھ اشار مزید اعلی حضرت کے کلام کے دوران یہاں کچھ تبدیلی ہوگی پھر سلسلہ آگے لے کے پڑیں بہت کچھ تبدیلی ہوگی جی تبدیلی ہوگا روزانہ تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے ابھی کچھ زیادہ ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جب ہم جب تک جیے مسلک کے اعلیٰ حضرت پر جیے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک ہی پر ہمیں بیٹھے مدینے, اللہ مدینے اللہ میں ایمان اور آفیت پر شہادت کی موت جنت و بکی میں مدفن اور جلدوس میں آکا کا پڑوس نصیب ہو امین, آمین, آمین, آمین بجاہین ہین نبی امین جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں ہمارے سارے مریضوں پر پریشان حالوں پر دکھیاروں پر رحمت کی نظر آمین فرمائے عامر جاہ نبی صلی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب